شہد سدھوں تو ضرورت ہی نہیں ہوئی سامنے آنے تے جڑے آ گئے سن دا ارادہ سی بھی منادرا نا نہ تاحری ہوگی تاکہ نو گل کھلے نا وہ پہلوں ہی سوچ کے آ لیکن اللہ تعالیٰ غالب اللہ غالب ونالعمری اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نوے منظور سیکھ ہوے کہ گال کھل جائے وہ واقعی تفصیل نالت نہ نا ہو سکیا لیکن اجمالی مناظرہ ہو گیا دیڑھ کا میں تقریر جڑی بیچ کر چھڑی اس دن اندر سناٹے چھان گیا وہ کسٹا پہی ہیں ان کسی سن سکتا دیوے چار چیزاں جہیا تحریر لیا مدرسے والوں سمجھا اار چیزاں تقریر چیز تنجھا ارا موضوع میں ملتان شریف کے علاقے چ لایا لیکن اتنے وقت کلیل سی یہ وقت زیادہ ہے دن کا وقت اتنے ان شاء اللہ ماں اضافات میں جناب موضوع پیش کرتا چار چیزاں کیڑی جہاں کی وضاحت کرنی انگریزی مذہب انگریزی تہذیب انگریزی تعلیم انگریزی زبان یہ چار چیزیں چیز چواں چیزوں کی حقیقت وضاحت کرنی پھر شرعی حکم کھولیں گے شری حکم یہاں دا کی پھر آپس دے اندر یہاں دا تلازم تو ملازمہ کی ایک دوسرے کی جڑتی نے جی زنجیر کڑیا ایک دجے جڑتی یہ چار چیزاں مفتی تیئے برشر صاحب جڑے منادرے سالس سن کلورکوٹ تو سرائے آلمگی مفتی انہوں منتھ اج آجی فون فرمایا فرما لگے چی اللہ تیرا سینا کھول چلیا تو تح تک پہنچ گیا یہاں گلوں اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ میں جتھے بھی رابطہ کیتا ہے نا تیرے سوالوں واسطے بھی انہاں کو پوچھا کوئی جواب تیرے کس سوال دا جواب کسے پاس پونے باقی آپ نکے سکے بچارے اتر نکے نکے کیڑے جڑے ہیں یہاں میں یہ سمجھ پیروں دے تھلے آتا ایے دے چڑی اے جڑے آم نکل کے پھرتے ہیں آمد آن کمال آنگوں فلانے آنگوں یہ تو اتر نکے نکے کیڑے میں یہاں کیڑا بالکل کسی کھاتے چ لکھتے ہی نہیں کھاتے آلم نہ مطلب کوئی عمل والے نہ کوئی نا دیا نانتاری نہ نا کوئی سمجھ بوجھ جہل کٹے صرف کاروباری لوگ نے روپیہ کھچن والے جدھر روپیہ ملے یہاں کا وہی دین مذہب ہوگا یہ پہلو پنڈ چڑھتے ہیں پوچھ لینتے ہیں اس پنڈ کے لوگ کہ پسند چلتے ہیں جڑی شو پسند کراسا ڈپ لین تو جناب علی چار چیزاں دی وضاحت یہ جی تو آنو سارا شر فتنا یہودیاں گہرا جی یہود نے فتنے چخیر کیتی ہے نا میرے رب العالمین نے نے سمجھا بھی کمال فرمایا آ. یارو کافر یہ تو نہ کہ نبی آخر زمان دی امت جڑی وہ بدھو ہے وہ ساری گلتی نہیں سڈے شروع پہنچتی نہیں انت نہ آخر اصل یہ آخان گے کہ زمانے دے بدھو وہی نے اصا جتے اپڑ سکنے وہ نہیں پہنچ سکنے اللہ تعالی کرم دینا سن لوگے نا یہ موضوع کیونکہ سانوں صرف ختم دے مسلوں کا کیتا گیا ہے لنگر دے مسل کا کیتا گیا ہے مردے سنتے ہیں یا مرد نہیں سنتے تو صرف انہاں یہ دے کے آدی اقبال ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد جلد تاویل کا بھندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد پنجابی مسلمان جڑے ہیں ایک کمزوری ہوئی کہ تحقیق دی گل ہوگی تو نہیں پریشان گے وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد کھیل مریدی کا <سلام> الفاظ ہی ویک ہوتے کھیل مریدی کا یعنی اج मकसद مریدی کھیل ہے وہ جی کھیل بے مقصد ہوتا ہے اسی طرح اج پیر پتا کون کو مرید کیوں کرید مرید ناو پتا نہیں بھی پیر, پیر کیوں فریدا بس کھیل ہے تماشا ڈراما ایک رچا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد آ آخر کوئی پیر آ کھیل تماشا کرنا مداری لہنا لائک کر سانو بھی مرید کر ملتان پیر نے انہوں کا ایک مرید منٹکریا میں گھر پر ہے نہ جو پیر دا نہیں، تیرا ہے تو میرا مرید ہو پیر آ میں گھر تالا غیرت راہ نبی پاک دا ہے پیر دا کم ہوندہ راہ دا شنا تُو راہ بغیرتاں دے چلے آکھڑا ہے میں دین دے راہ تو میں چلے آکھڑا تُو میرا مرید ہو کہ میں تیرا ہوں پر بھی ہوئے تو وہ کھیل تماشی آگئے انہوں نے ان کے پتہ بھی کی کرنا ہے کی مرید ہوندہ کی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ دے کرم فضل دے نار جدن جی لوگ نہ چیز دیا تقریر سنن لگن تو پورے ملک یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہوں تحقیق دے کی گل سنن کے لوگ آدی بن گئے ہوں وہ مقرر جڑے جی ہیں جھوٹ تالے لچھ ان کو قوم نہیں نڑ لگتی ہوں نہیں پسند کرتی بےمان تو بےمان طبقہ جڑا ہے نا وہ بھاوے ان دے جال فس جائے مزاجی وفقت دی وجہ اللہ تعالی فضل میں ویخ رہا جدھر جانا وا دنیا منتظر ہوندی ہے کہ یار کھری گل جب سنا ہے تو سنا اے یہ معزمہ ایک ہوں اوی بیٹھی ہے ایک دن چلانا ایک دن کوئی اشتہار نہیں کوئی گل نہیں کوئی توہین اللہ رسول دے نام دی نہیں ہوئی اشتہار دے ذریعے صرف ہویا ہے ہوا دیکھ لو دوستو اے چار چیزاں کیڑی کیڑی انگریزی مذہب انگریزی تہذیب انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان یہ چار چیزاں سمجھایا یہاں چوان کا آپس دا, دا جوڑ ہے یہ چواں کتنے کھول کے تے سامنے رکھنے اصلی مقصود انگریزوں دا انگریزی مذہب ہے مذہب تو پہلو تہذیب ہے تہذیب تو پہلو تعلیم اور تعلیم تو پہلو زبان بدھو نو پتہ کوئی نہیں اور سمجھ خالی زبان دا مسئلہ پتہ جو نہ خالی زبان دا مسئلہ ہونت منصوبہ سازی یود نسارا کیوں کرتے ارمایا خرچ زبان سے کیوں کرتے ان فائدہ سر اپنی زبان دوسرے تک پہنچ جائے زبان کے فائدہ تسی مسلمان اپنے زبان اگلے دن دے اتنے روپیہ نہیں خرچ کرتے انی شے پریشان کیتی کھڑی ہے کہ محل ایک زبان سکھاون دا مسئلہ ہوئے ہوباں روپے خرچ کرن کر سدیاں تو اسے سوچ چیٹے ہو مقصد ہے وہاں زبان کیا فائدہ اصل مقصد انہوں دا اپنا مذہبے مذہبے مذہب مذہب کو با مذہب کو پہلو پھر انہیں رکھی ہوئی مذہب تک پہنچا تہذیب اپنی تہذیب تک پہنچا انہیں تعلیم رکھی لیں اور تعلیم تک پہنچانا انہوں نے اپنی زبان یہ چار چیزاں آپس آپسر زنجیر دیا کڑیا وڑی ہوئی اور میں اپنے اس دعوے دلیل میں خود انگریزوں کے پالیسی ساز دے حوالے سن خود اسے ترتیب جہی ترتیب چار چیزاں میں بیان کی اسی ترتیب خود بیان کی میں سنا وا توال چار لس گرانٹ چار لس گرانٹ اگریز سی ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز تجارت دے بہانے دو قدم رکھیا سی ہندوستان دے اندر تو ایسٹ انڈیا کمپنی دی ان تجارتی کمپنی سی اس دے بہانے اتنے آئے کمپنی نے مسلمانہ نال اپنے پیو دی تاریخ دہراندیاں منافق دوغلی پالیسی دے نال لچھوں فوج جمع کرتی رہی اگوں تجارت کرتے رہے پچھوں جمع کرتے رہ سڈے مسلمانوں دیاں کیتیاں دی شامت آئی کھڑی سی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی گئی مغل بھول گئے دشمن وساخا بیٹھ بیٹھ وہ جڑی ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تھے فوج جمع کر کے پھر مسلمانوں لڑی اس ایسٹ انڈیا کمپنی دا اس وقت دا چارلس لس گرانٹ ڈائریکٹر صدر بورڈ آف دے پھر جن ڈائریکٹر آئے سن دے بورڈ دا صدر بھی آئے یہ دو ہے تیسرا برطانوی پارلیمنٹ برطانیہ دے اندر جڑی پارلیمنٹ اسمبلی سی خنزیل اس کا ممبر بھی سن اٹھارہ سو تیرہ دون کال میری گل سمجھو ہوں کنا دو ہزار سات شروع ہوا اچھا دو ہزار छे एक सौ तिरानवे साल पहलों चार लक्ष ग्रांट जो बयान किया अपने अंग्रेजों के बह के पालिसी के तौर पर मैं सुना किताब का नाम सुनो थोड़े जे अ मुकर मुक्ति हैं لنگر تتم دیا کتاباں او بھاوے چوتھی گھٹ دیکھے دبیا ہو نظر آ جانا حوالہ اتلا سفا فلانی سطر فلانے پاسوں وہ نظر آ جیش ہے لیکن یہو جہت مسلمان بچا حوالے کوئی فکر دالے حوالے یہ بالکل پھٹی دے سامنے کتاب پی ہو تو نظر نہیں سمجھ آ رہی نہیں کسور نہیں قصور کسور راہبر جب راہبر کان ہو تو تلانے کے باغ وڑے میں لین جا دلیلو محدی تری کلحال کی نا جدو کان قوم دہبر بنے آپے کھڈے ٹوئے گند لے جانے میری گل سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ तुसा आखो बे चिश्ती यार तू ग करना इन्होंख लाला बंदा जेड़े गुमराह राहबर हैं उन्होंमराही तो परा ना हटाव तो तू तो दूर कि جب ہونا تو دور نہیں گا تو ہدایت دراہ پاوے گا جہے بت پوجنا پیا توڑنے پینے وہ پوجن لے انگریز تجی دینا انہوں اگرچہ بت ہے آستینوں میں مجھے یہ تو میرا فرض ہے لگنے گل یاد رکھنا ان چیر منہ چی نکلیاں جنہ چیر دنیا دل چکل یہ دل بت ہے اندر کوئی سائنس کا بت پیا پوجا ہے کوئی کہڑا پیا پوجتا ہے کوئی برن کا بت پیا پوجا ہے کوئی کسے بتوں پوجن دے لیکن جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام آگوں کوئی اللہ دا فقیر کہاڑا لے کے دل چ نہ وڑے یہ بت نہیں جب ابراہیم خلیل آگوں کوئی کہاڑا لے کے مرد حق دل داخل ہو جاوے نا دل چ سارے بت ٹوٹ دی یاد رہتی ہے بس तौहीद के तवहीद सारे करिश्मे होंगे जिन्हों बन कि बयान भी जुर्म है उसका जे बयान करे तो वा बरेल भी बरेलवी दे अजदन जे तौहीद बयान करे तो वाह भी वाह भी समझते हैं जे रिसालत बयान करे तो फिर सुनी यानी उन्हों के नजदीक रिसालत बयान जुर्म बनिया खड़ा اور انہ نزدیک توحید دا بحان جرم بنیا کھڑا ہے حالانکہ حقیقت تو رسالت یہ آپس لالا جوڑے ہوئے کہ ایک شہ دوسری تو بغیر قبول ہو سکتی نہیں بلکہ نو آکھن دو ایک شاید دوسری تو بغیر آ سکتی نہیں قبول ہونی تو بعد کی گل اکبال لاہور دلان پہن جی اصل پوجا پاٹ کرنے آپ اقبال یہاں کے خلاف بولیا یہ گل کی سنا چھوڑا بولو سبحان اللہ سڈا اقبال فرما جو میں سر ب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آن لگی صدا جو میں سر ب سجا ہوا کبھی تو زمین سے آن لگی صدا تیرا دل تو ہے سنشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے دل صاف کام توجہ نال بولو سبح خیر اس چیز دی وضاحت اس گل دی وضاحت میں اگے چل کے تہذیب کے بیان کرتا مزید قرآن پاک ہوں بیان سنا گل لمبی نہ کتاب دا حوالہ نظام تعلیم صفحہ نمبر چوراسی پروفیسر خورشید دی لکھی ہے اور پروفیسر قرشید جماعت غیر اسلامی جماعت غیر اسلامی جان دماعت کازی والی مودودی والی چھاپی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد جنو میں کفر آ جان د اسلام آباد او دا صحیح نام ہے کفرابا اتوں دی چھپی یعنی یہ مطلب ہے سرکاری کتاب ہے گیر سرکاری, سرکاری گورنمنٹ پاکستان نے جیڑی تباستے تنظیم بنائی ہوئی ہے تحقیقی تنظیم تباد چھاپے نے چھاپی کتاب لکھیا کی ہوں ویکو چار چیزاں لان پیا ایک سو ترانوے سال پہلوں جو کلیا بہ کے بوک ماری منصوبہ جوڑیا پلیسی آپس بیان کیتی اللہ تعالا فضل فرمایا نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لائیو اجیت دی راجو لا سہمل فرمایا اللہ میرے اس دین دی امداد فرماوے گا ایسے بندے دے ذریعے وی جیدہ دین دے اندر خود ماسا حصہ نہیں ہوگے گا کیا مطلب دشمن کو بھی میرے دین دی مدد اللہ کرا چمنا لکھی دشمنا چھاپی محفوظ رکھی دے ہاتھ آ گئے میںجا چکا سنا نہ یہ میرے نبی سرور دوج دین تو ہو گئی دیکھو توجہ الفاظ تو غور ہو بالکل جی ترتیب میں جوڑی ہے اوے دی ترتیب ہمارا لایہ عمل یہ ہوگا جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ بات ہماری قوت و اختیار میں ہے کہ اہل ہند کو ہندوستان کٹھا سی نا کہ اہل ہند کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں پالیسی کے بیانوں دیے وکھریاں آ چوڑے آ مجمے دے سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں پھر, پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب کی آہ آسان تخلیقات آہ آہ آہ آہ آہ آہ تخ یعنی اپنی زبان میں کہانیاں سوکھیاں سوکھیاں ان سے متعارف کرائیں جو مختلف موضوعات پر موجود ہیں وہ کہانیاں بھی تھانچوں کتاباں سناوا گا جی پیش کریں ہماری اس بات با پر بے سبری کے ساتھ چین ب یعنی ناراض نہ ہوا جائے آپس پیاس بن پالیسی بناو والے اپنی قوم نو ساڈی اس گل تے ناراض نہ ہویا جے سیدھا مذہب کیوں نہیں لے گئے ایڈا لما کام کیوں آہستہ آہستہ ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات شیطانی تہذیب اور بالآخر اپنے مذہب تک لے آئے بچے ہوئے تو بچے سوتی قوم تنت جا جگہے بچارا انہوں مارن پی آ جائے جس قوم بد بختی چھائی نا وہ اپنے جگہ دشمن پہ جہاں کا جگہ لوٹی چنا ہو چوکیدار مسالت بننا سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ہوں ترتیب ہے پہلوں آکھے سکھا سکھاو گے کی زبان زبان کے بچ سکھا ہو سک ون سبنیا کہانیا دسان دو گے تہذیب تہذیب تو آخر کتھے تک لے جے مذہب دے کے ہوں زبان بھی تیرے سامنے سمجھنا سوکھا ہے کہ انگریزی زبان انگلش ہو جائے گا تعلیم تیرے سامنے میں ہوں سمجھنی جی شاید واسطے ہے نا انگریزی مذہب تے انگریزی تہذیب سمجھنی اور میں پیروں انگریزی مذہب سمجھانا کیوں کی پھر انگریزی تہذیب سمجھانا تو حقیقت خود کے سامنے آ گیا انگریزی مذہب کی مذہب آندے نے بند میں محنت ہے تین سالوں کو بعد میں آیا میرا وقت بہت قیمتی ہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم کے ایک ایک ایک میرا, میرا فکرا خدا، خدا میرے کتاب کا بات دوتے، با بم واگوں مزائل واگ دیکھے گا ایک ایک فکرا توجہ لال بولو سبحان اللہ کلا بندہ کی کرتے ایک کلے کا مڑ ویٹے کلا کرے کلے دیکھو بنتے پائے مردو کی نگاہ کسرت مہدت ہوے تو سواد آئے سارا طاقت لگے تو کسرت کرو میں نے کسی مدرسے دا فیض نہیں میں کسی مرد خدا دا فیض کا فائد فکیر انگریزی مذہب کی مذہب آخ د انہ کی اس طلاح عقیدے عبادتانگریزوں کا عقیدہ کی تین خدا نے حضرت آپز لانتی کہ حضرت سال السلام اللہ تعالی, اللہ حضرت دے حضرت اللہ تعالی دے پتر حضرت مریم پاک نوزب اللہ اللہ تعالی دو وہ عقیدہ رکھ دین کہ حضرت تیسا علیہ سلاد تو وہ تسلیب کو پھانسی لا دیا وہ اس عقیدے کے آدھار وہ گل اندر سلیب لٹکا میرے انگلوں دا نشان دے وند پو جی کانٹا آسی مارنے ہاں اس کانٹے دے نشان کا لکڑ کا بنیا یا کسی شہر کا بنیا لوہے کا بنیا پتل دا تانبے دا سونے دا, دا،, دا، جیڑی بلان دا وہ گل درد دے وہ حقیقت نشان کی ہے وہ اظہار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حضرت عیسہ والے اسلام پھانسی لائی جائے جب پھانسی لٹکایا جاندے بندہ تے یہ ہوئی کیفیت ہوتی ڈنڈا جہا تھلے بندہ لمکتا ہے وہ بالکل ایک کانٹے کی شکل ہے جیسے انگل میرے ہے یہ شکل بن جاتی یہ سلیب دا نشان او سلیب دا نشان جہا بندہ مسلمان چو پا لے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو مرتب ہو جائے گا وہ اسلام کے اندر جائے گا عیسائی بنے گا اس دی مشابہت این سلیب تے نہیں مشابہت ٹائی اجڑا جا کتے والا پٹا لمکائی فرد اندر ہیں گلے عام یہ عام شہر نہیں یہ حقیقت یہ مشابہت اصل شہر یہ سلیبی نہیں یعنی کوئی ٹائی پا لے تو کافر نہیں آخان گے لیکن کافران دا ٹٹو ضرور آخ گل سمجھ آ رہی نا ہوں یہ عقیدہ انہوں دا اس لان کے عقدے کے عبادت گرجا عبادت سن گرجے چڑھ کے لتاں مار مار کے جی وہ عبادت کر دبادت کرنی یہ سارا انگریزی مذہب ہے اس طرح یہودیاں کا بھی ایک من مذہب ہے نے اندر بھی من گڑت نے بھی من خدائی مذہب نہیں انہاں دے کو خدا مذہب جہا سی اس اس نہیں سلام کا اسی طرح یوتیا دا بھی من گڑت مذہب من گڑت مذہب دی کتاب ہے تلمود. تے لام میم تلمود. اس دے اندر یہودیاں نے اپنیا خاص شرارتاں لکھیاں ہوئی اگر انہوں نے پڑھنا ہو ایک کتاب چھپیے فلسطین لکھن والا اس یہودی خباس خباس او یوی خباستے بدار چاہیے اصل کتاب اس دے اندر اللہ اکبر جو پڑھ کے خود ہل لا... جو کی, کی اللہ تعالی بارے لکھا ہوا ہے کی وہ آدھے اس طرح دیاں بکواساں خیر تلمو تلمو تلمود ہیں دے نزدیک تورات دشر وہ خبیسا ملوڈیا لکھیا تے او او ہے نہیں ہو جو کچھ لکھی پھر دنوں دے ملو جیڑی جہی ملوانڈیاں دی گل ہے نا یہ نزدیک خدا دی گال بڈی گلے غرد کے وہ انہاں دا مسنوئی من گھڑت مذہب ادھر عیسائی دا مذہب अंग्रेज अंग्रेजों का मजहब ईसाई इस यहूदी भी रले फिर अंग्रेजों ईसाई भी है यह है मजहब सांग तवजो सा जंग इसल अंग्रेजी मजहब न میرے کان کھول کو سنو مسلمان دی جنگ اگریزی مذہب سمجھنے کیوں مسلمان عیسائی مذہب نہ اگلے پھسا سد کیوں جو ये انگریزی مذہب نہ صداقت نہ حقانیت نہ کوئی دلیل نہ کوئی نورانیت نیت مذہب دے اندر ہر گل جیڑی ہے نا وہ سورے جنگ چمکنی پی ہے سا مسلمان انگریزی مذہب قبول کرے چیتی جنگ اسے اگریزی مذہب دے کے نہیں گا مسلمان کوئی انہوں نے گرجیاب نہیں جاوے گا اور دا مقصد یہ ہوئی ہے اصلی مقصد جتنے تک وہ مسلمان بالکل راضی تے مطمئن ہو گے وہ اصل مقصد یہ ہوئی انہوں دا مشنری سکول جڑے کھولے نے پہلو مشنری سکول उसर अपन इबादता से अपने अकी की बरहरास तालीमें सन उस, आपनी आई ते आपने दी तालीम देंदे उस पैसा भी देंगे लालच दें लेकिन मुसलमान छेती फसते नहीं सन क्यों जो सारे जानते सन मिया इधर ईसाई बनाते हैं अपना ईसाई बनावन पुत्र कौन देव नहीं सर कुछ लेकिन अजीब गल है कि थोड़ा मिस्टर जना जी मिस्टर जना जान देओ? मेरी तकरीर जी है ना हम धचका ही जे जे मैं धक्का नसीबा खलो मैं अगला दिन शेखो पूरा तकरीर कर रहा सैं ग बाबा जी एक बैठे सन कहते जो आज धचका मारे ही ना हूं किसी नसीबाले खलोना यह बड़ा वाला धक्का मारे مسٹر جنا جا سا جن قائد آزم آخر ہو میں ان کا مکار وڈا مکار تو قائد آزم جڑا سا اے ہے سی شی یہ پیو جہا وہ مشنری سکول دا ماسٹر تے اے خود بھی مشنری سکول داخل ہوا ہوں تو آپ سوچ لو کہ بنیا وہ میں کھولوں صحیح تک ہالے اگے مارنے میں تو سال ابتدائی گلیں میرے پہچاندے جاؤک بولو سبح سمجھ آ رہی ہے کوئی نام تمجو ن ذرا بولو سبح اللہ تو سنگیو انگریز مشنری سکول کھول کے اندازہ لا لیا تھوڑا جہا تعلق رکھ والا بھی لہذا اے حملہ ناکام پر ہر دا حملہ کی تہذیب والا انگریزی تہذیب کئی نو وہ لے لاب دسان لے لاب خلاسہ صرف ایک لفظ کے اندر سیکولر سیکولرزم سیکولرزم کا سارے اردو کے ترجمہ ہوسی لا دین کہ دین کوئی شہر نہیں دین نا سیاست حکومت چھ اور آخو دین خدا کا کوئی تعلق نہیں دیشت سے روزی کمان حرام حلال رنگ کی کمائی جو مرضی کو کھا لے معاشرت رہنا پردہ یہ وہ کوئی تعلق نہیں اے اخلاق آداب فلان یہ چیزوں کا ادھر بھی خدا کا کوئی تعلق نہیں دنیا نکھو دنیا سارا کچھ مادہ سارا کچھ مادی اشیاء دنیا کا پوجا پاٹ, پاٹ، کرا بناؤ سرمایا پیسہ بس یہ ہوئی ایمان خدا ہو سارا کچھ ہوئے مذہب تے ذاتی زندگی مسئلہ ہوئے بندے دا مسجد نماز حج عبادت یہاں جے کوئی مسئلہ رکھنا چاہے تے رکھ لو لیکن باقی سارے پاس دینا انتہا پسندی ہے بریاد پرستی بہت بڑا کتنا ہے اس کی اب ختن اجازت نہیں دیا گے یہ پاسے رکھو اے حملہ سی تحزیب والا یہ آدھے سیکولرزم یہ آدھے لا دیت اس کی بنتی اس بندہ اسلام آل تو خارج ہو جاوے گا دین, دین تو نکل جاوے گا بئیمان مرتد ہو جاوے گا مذہب انگریزی جان عیسائی بن جاوے گا ادھر جدو گرجے تھا تو سلیب لٹکانی ہے تو سارا تو عیسائی بنے گا ادھر عیسائی نہیں بننا لیکن مسلمان حوالے والے، والے، والے، والے، والے، والے، سناوا حوالہ سیکولرزم کا مطلب سمجھاوا کتابوں دے حوالے بھی. عالم اسلام کی اخلاقی سورت حال اثرار لکھی اساں حوالے نکنا ہے بھی حوالہ کی ہے اس کتاب کا پیش لفظ لکھا ہے سید عزیز الرحمان نائب مدیر شش ماہی ایرت الم سیکولرزم کی اس نے اگلیا کتابوں کے حوالے لکھے سیکولر ازم کے معنی اردو میں لا دینیت کے ہیں اور دکشنری آف ماڈرن ورلڈ میں اس کی تعریف یہ کی تھی پوری دنیا دی جڑی لغت لکھی گئی ہے نا دنیا دی لغت جڑی لکھی گئی ہے کتاب اس کے اندر یہ مانا کیا گیا ہے کہ دنیاوی روح یا دنیاوی رجحانات وغیرہ بالخصوص اصول و عمل کا ایسا نظام جس میں ایمان اور عبادت کی ہر صورت کو رد کر دیا گیا نیو تھرڈ ورلڈ ڈکشنری میں سیکولرزم کا کیا معنی ہے زندگی یا زندگی کے خاص معاملے سے متعلق وہ رویہ جس کی بنیاد اس پر ہے کہ دین یا دینی اعتبارات کا حکومت میں دخل نہیں ہونا چاہیے یا دینی اعتبارات کو نظام حکومت سے قسدن دور رکھنا چاہیے جس سے مراد مثلاً حکومت خالص حکومت میں خالص لا دینی سیاست ہے اور دراصل یہ اخلاق کا ایک اجتماعی نظام ہے جس کی احساس اس نقطہ نظر پر ہے کہ معاصر زندگی اور اجتماعی وادت ایسے عمل اور ایسی اخلاقی اقدار پر قائم ہو جس میں دین کا کوئی دخل نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مکالہ نگار کے الفاظ میں سیکولرزم ایک ایسی اجتماعی تحریک کا نام ہے جس کا اصل نشانہ لوگوں کی توجہ آخرت کے کاموں سے ان کما دے اہتمام کو ہٹا کر صرف دنیا کو ان کی توجہ کا مرکز بنانا کیونکہ قرون وستا میں در پچھلے لوگ مسلمانہ دے جڑے تھے انہوں دے اندر دنیا سے کنارہ کشی کا شدید رجحان رکھتے تھے لوگ اور دنیا سے بے رغمت ہو کر خدا اور آخرت کی فکر میں منہمک رہتے تھے اس رجحان کے بالمقابل انسانی جذبے اور رجحان کے بروے کار لانے کے لیے سیکولرزم وجود آیا مقصد کی لا دین لا مذہب مذہب ہے کن کن چیزیں کوئی نہیں توجہ لال ذرا سمجھا حکومت چی خدا دی کتاب دی کوئی گجائش نہیں روزی کمانچ بھی خدا دین کتاب گجائش گنجائش رن فر خدا گزائش نہیں یہ نظریہ جد دل چنیا بن گیا پجاری آخو جی سائنس سرمایہ پیسہ دولت یہ ہوئی سارا کچھ اس رکاوٹ بنتی ہو مذہب اے لہذا مذہب کو ایک پاس رکھو اتے مذہب یہ ہے انگریزی تحداد کی بولو او دی دی بولو ذرا ڈٹ کے ہوں اسے دی وضاحت مسلمان واسطے عیسائی مذہب قبول کرنا اوکھا اور لیکن یہ تہذیب لانسی اپنا منی سوکھی <سؤال> کیوں یہ حملہ ہے دنیا دنیا ویسے سرمائے سائنس والوں یہ پہچاونا پھر کھلونا اپنے مذہب کے یہ پھر نسیب والے کام سی اللہ تعالیٰ سڈے قرآن مجید کے اندر ایک کمزوری بیان فرمائی ہے کہ مسلمان جدوں بئیمان ہو دنیا کمال بئیمان ہوالی نے ساری یہ کمزوری سورت کے سکھ رکھ نے فرمائی جی سورت بول بول بولو ہوں سنو سورت زخرف حلت آیت حلت نمبر تی چی پینتی, پینتی چھمایا مارجہ مَتَاعُ الْحَيَاةِ متا وَالْآخِرَةُ دنیا رَبِّكَ مت رب فرما ہے اگر یہ گل نہ ہندی کہ سارے نے ایک دین تے ہو جانا سی یا بانی بانی فرمایا عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ سرا یتر دنیاخ سونا ررما ہے اگر یہ گل نہ ہوں کہ سارے نے ایک دین تے ہو جانا سی یعنی کافری بن جانا سی تے اسا کی کردے اگر اے گل نہ ہوندی تے اسا کی کردے فرماندا ہے رحمان دے جڑے دشمن ہیں اسا انہاں دے گھران دے چھ چاندی دیا بنا مہارے اور سیڑھیاں جنہ چڑھتے وہ بھی چاندی دیا دے کا مکان تے ہم دے دے دے چاندی دے بنا سر کہ ہوں جنہ تختیا تے بہت اسان وہ بھی جناب چاندیاں دے بنا دے دے اگیں سونا را فرما دا وا لوکھا اور سونے دے بنا دے समझ नहीं लगी मतलब राब सोना फरमा है कि गलती कि सारे इको पासे लग जाना को असफर के दरवाजे छत सीढ़िया मकान सोने ते चांदी के बना बने پر جی اصل ان کار دے تے سارے نے ایکو پاس ہی لگ جانا سی ہوں ایمان دسو بھی دے اجگریزوں دے لکڑ دے, تے لوے دے کے لوہے سوفے ویخ کے تے جڑے آدھے نس مولویا مسیحت رکھ رکھ کے ساڈا بٹھا دیکھو تو سی دنیا کتنے پڑتی یہ سارا مقالہ بیان ہویا ہوا تسا اتوں بےمان ہونا سی اللہ کا قرآن جو سوفے آٹان بس پر مولو جی رکھو دین اپنا ہوں مڑ کی زمانے کی چلانے دسو سے صحیح ہونا ٹھیک ہے تبھی آتے جی دین لیکن ہوں دین چل جائے تے چلنے زمانے کی پھر इवें है कि नहीं सची बोलिया जे पीर कंजर अपनी पीरी छठे मुल्ला अपना दीन छठा अवाम अपने छड़ के हर शैला जे कोई दीन ईमान बचे खड़ा तैयार सादे सादे मुसलमाना च बचा खिला जे सादे सिद्धे चेन ना जानू आ जांगी एक कोई अपना माथा बचाई खड़े न बाकी आस ہوں ایمانسو یار جی ساٹان ٹائل جہاز کا یہ حال بن گیا جی سونے کا سارا کچھ ہوں چاندی سونا ہی ہوں کافرا کو مڑ مڑ سیدا کلما سڈا ہی ہونا تھی لا اگریز رسوئی सीधी गल है मौली जी असा ना किसी जन्त ना ना किसी शह जन्नत ही करके सर सैयद जिनू आते जे ना वो सर सूवर एक बार जो लंदन का चक्कर मार के आया ना आहण लगा जी जन्नत मौलवी तस्करे कर दा उस जन्नतों लंदन वाली चंगी ہوں کاڑی تھی سرسوار کیڑی تھی میرے خیال کھوتا بان لو ایڈی لمبی کنجور دہڑی آدھا آپ نسل <سؤال> سی تو چھپیا پھرتا اچھا داڑی آلم آپ آخر سڑیا بھی ہے میرا مطلب اس ویل تھوڑا ہی پڑھیا چکر لایا کنک والی روٹی ہوں تو پرانے خستہ بسکٹ ویکدا گیا واپس آ گیا انہیں آخیا بس بھی موبی اکبر حسین اللہ بادی اپنے کلیات کے اندر ایک نظم لکھی اس ویل اس نظم اکبر حسین تانے مینے مارے یار شرم کر مرے دین مسلمانوں دا لٹائی جانا رالے ماہ سے برباد کرائی جانا شرم کر او سگوں پھر گال سن آ گری کہ نصیحت اس وی جس لندن نہیں جتنی تو جی تندن وی خا نت اصل کے اور یار قسم خدا دی کر کے ان بوت جا اندر کھلوتا ہے نا ہر کسی جنوب پوجنا پیا خدا مقابلے دے مقابلے سائنس کا بت اس سے پچھے دین پہ چھٹتا سے پیچھے سارا ویسے نبی پاک وسلم نے صاف لفظایا فرمایا دنیا دے دروازے تک کھل جانے میں بخ دا خطرہ نہیں رکھتا میں خطرہ دنیا ہے جب دروازے کھلے تو سرباد ہو جاتے भुख नबी की उम्मत बर्बाद होंगी दसो हजूर साहब घट बुख क्यों जिड़े सत सत दिन जौटी तरसते तरसते ना आखा तालब हों मिल जाने जो दी रोटी नहीं मुए مستفا دارہ شاہی کر کے بکھائی اور خالی زمین نہیں سات آسمان بھی میرے مستفا دبادشاہی داخلہ تا میرے آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے دو آسمان پہ زمین دے دےتے ابو بکر عمر اور عثمان تے حضرت جبریلوں میں کالن نال بولو سبحان اللہ سجنا میرے سونے نبی فرمایا حنیا راسو کل کتی دنیا دا پیار ہر محبت دنیا دی محبت ہر برائی دی جاڑے जिमें जिमेंहत आवेगी उमे उ दूर हों जा जिना चेर दुनिया नहीं सी बनी तू मैं थले नहीं आए असमाना दसे दुनिया नहीं सी वेखी भावे काफिर थी अबू जहल वर् अपने रब न मनी खिला جدو مولا سونے فرمایا سونے پوچھا کیا میں پرور رب نہیں ہوں ابو جہل ورگے کافر دنیا جو سامنے نہیں سی وہ بھی بلا کیوں نہیں تا رب زمین پہ دے گئے دنیا ملائے سامنے گئی ہے بئیمان بنتے گئے कोई कुछ बन खिलाई काफिर बन ख लनाफिर बन ख लै कुछ सरसूवर बन ख ला कोई जरनल बन ख लड़े बन बने भी जेड़े बनते रहन इसे पिछले बनते रहे जो मत को पहलो काफिर सारी रूए जमीन जाए भी दुनिया काफिर करेगा सजना अल्लाह देली बली बनते उन्होंने दिल के अंदर दुनिया होंगी नहीं दुनिया का बुत तोड़ के बाहर छटते अल्लाह बली के रब सोने से वली बनते जिना دل کا پیار دنیا محبت دنیا کی دل در جائے کوئی اللہ کا بلی بڑ سکتا نہیں بولو سبح اللہ ہے اللہ بلی کلی بنتا جیو آلمی ارباہ دنیا نہیں سی نہ نظر اتنے آپ طرح اس ہی نہیں آتا ہے تو ساضہ لگاؤ پیر بہو سن پیر باہو سرکار دا مرید سی اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی کتاب والے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال <سؤال> تین بندیاں تو خاص متاثر سے بادشاہوں اورنگزیب آلمگیر درویشوں کے مجد آلما شاہ ولی اللہ تین اللہ علامہ خاص متاثر اور پیر باہ مرید پیر باہ نے اس شرط سے مرید کیا پیر بہو شرط لائی سی تیری اولاد میرے میرے خاندان اولاد دے سامنے اپنا دنیا دا مال لے کے کبھی نہ آ متا مرید ایمان ہونا ہے ٹھیک ہے یار رب سونے چاندی تے تے سارے کافر ہو جانے سات لیکن یہاں تے ضرور ہے ضرور ہے کہ جیڑی راب ہون چمک دمک انگریزہ نو دکھتی وہ کافی سارے ہندھا بیڑا ڈوب گئی قرآن مجید دے بیان تو اے اشارہ ضرور ملنے کہ, کہ کافران دی دنیا کافران دی ریل پہ کافران دی چمک دمک کو ہڑا بٹھا بہان ہے مسلمانہ توں اس سے علاستت نگاہ رکھیں فرمایا دنیا دنیا کوئی کوئی شای نہیں تینو دفنی کوئی مرے چنگا یہ ہوئی ہے اپنے آپ پہلوں, پہلوں اس حالت تاں ساڈا پیر باہو بولے سلطان فرما سُنا آ... دل میرے اللہ <nella refreshing> <intimidate> سنا آ... آ... دل میرے ساڈی <Sto reinforcement> <All comigo> <likelihood> <Sle riding> لاکی وطل ساڈ گوالب ہوئی ہوئی حب وطل بھی ساڈ ہوئی پل ہرام دند اس لحاظ سن دنیا جیڑی حق دارا مرمی munn kabool या, रोना ते आप अख बंद हो रोना ही है काफिर जब हमेशा की जिंदगी अब आप जहान पावे कहो جہان تو سوا ہو جہان دسد ہی نہیں پر قسم خدا بھی کر کے فرید ورگے والی تینوں نگاہ مل جاوے تینوں اے جہان دسنا ہی نہیں جہان ہی اگلا دسنا بول سبحان اللہ، سونے نبی میری امت دا فتنة مال ہے اس برباد ہونا سجڑ انگریزی تہذیب اس اس انگریزی تہذیب دہا بن لا مذہب لا دی دشمن لیکن کنا کنا پہلے ہون پہلے نمبر سے تم نکتا کہ پہلے نمبر تے اپنی تہذیب کی رکھیا ہوا جس نار او کافر کر لین دے. یاد رکھنا اگریزی تہذیب خالی برائیاں یا برے عملوں کا نام نہیں نا انہوں نا نا دے برائیاں دے پیچھے ایک برا عقیب ہے. کوفر دا کوفردا ہے کہ جو برائی نفس من کرے وہ ٹھیک ہے شریعت غلط ہے گار پہلے بھی ہوں سن ہوں ملوڈیا نے اس گل کی تمیزن کہ مسلمان کو صرف برائی گناہ پہ لیند یہ پتہ نہیں اس پچھے کوفر کا ایک عقیدہ پی لینا شریعت دا انکار پہ لا برے لوگ پہلو بھی ہوں سن کہ نہیں سن ہوں لیکن اینا فرق ضرور سی کہ برے آپ برا سمجھتے سن نبی پاک دی شریعت دے منکر تو نہیں بن دے آپ جرمدار سمجھتے سن نبی شریعت تو برحق سمجھتے سن کیوں بھائی لیکن ہوں انگریزی تہذیب کیے دیم بندے کام دخل اندازی نہیں نہ ادھر قرآن آ سکتا ہے جے قرآن دی اجازت ہے تو ہر کسی دا ذاتی مسئلہ ہے اپنی مسیحت جے پانا چاہے تو پا لیکن رہا مسئلہ ہے کہ قرآن دا اللہ دین دا کوئی عمل دخل ہوے حکومت کوئی معاشرت کوئی معیشت جناب جی سڈے نگریات کے اندر خبردار قرآن خدا دین ادر کوئی دخل اندازی اجازت نہیں اگر کوئی کرنا چاہوے تو بنیاد واسطے انتہا جڑی میں گل کر رہا نظر آئے حوالے تو میں دیا گا نا حوالے کھا میں عقیدہ لانتی کافرانہ بنا لین اسلام سا آخر ہے کہ تسان اپنی طرز فکر سوچ دا انداز مذہبی رکھو کوئی شاید اچ آوے چویں نہ آوے آمان کا مطلب اللہ رسول یہ آدھے مذہبی انداز, ملو. انداز ملو. فکر لیکن اس دے مقابلے دے اندر یہودیاں رکھیا ہویا ہے سائنسی انداز ملو. فکر ملو. کیا مطلب تجربہ Yup. اقل تجربہ سائنس سائنس, سائنس دان جہی گل او منو جی وہ نہ آخ خاوی رسول آنے ستا پیا نا تنا گلوں والے پاس قوم کی سوچ جا سکتی لیکن کافر لوگ کے تے وساوے ڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں مومن جو نہیں ایمان ان دسو بندے کی اقل لکھان کتابی بندہ بیٹھا بس کے اسے بس چلتی پی گیٹھا گیڈی پئی پی نظر آ رہا کہ جگ گا پیا درخت ٹور رہ لگتا ایمان دسو لیکن کیا سچی دسو اسلے جگ چکر کھا رہا ہوں درخت ٹور رہا ہوں دے. تو اقل تطر کر دی پہنا اعتماد کرنا ایمان اس چیز دا نام ہے کہ رب رسول جی گل فرماوے تو نو من لے کہ تیری اقل خطا کھا سکتی ہے پر خطا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا ہوں ہونا سائنس دان دین تے سائنسدان آخ دے سائنسدان یہ پڑھا پکول والے پین کہ انسان پہلا لنگور سی سائنسی انداز فکر لنگور سی لنگور سیدھا ہوا تھوڑا سیدھا ہوا ہو سیدھا ہویا سیدھا ہودیا ہو ڈگ پین لمبا منہ پتلا چھوٹا ہو گیا چھوٹا بن کے انسان تو دیاں کتاب جگل پڑھ سکتے ہو اس کتاب دوتے جو لکھے وہ پڑھو آکسفورڈ ہسٹری پار پاکستان اے کتاب انگلیش میڈیم سکولانی ملتان دے کازمی برادران دے سکولے دی گلیکسی پبلک سکول انہ دے چھے سکولنے انہ دے سکول دے وچویے کتاب داخلے میں انہ دے سکول دے وچویں مطلبے منگوائی پہلا سبق دنیا ابتدا میں گھر دے بھائیو اے لنگور کھڑے اتھے لکھے دنیا ابتداء میں یہ حضرت آدم علیہ السلام تے اما ہوا پاک بخائے گین کہ پہلویں لنگور سن لنگور صدہ ہویا ہے پھر ایس شکلچ آیا ہے پھر اتھے آیا آن ہے ایتھے کے انسان بن جاندے ہیں یہ نبیان دے بارے اور سائنس دان اللہ تعالی جو فرمایا کہ کافر جانوروں تو بدتر رہے ہیں اور کافر جنہ علم پڑے اڈا وہل کیونکہ کفر اللہ دا انکار ایڈی وی جہالت ہے کہ ہر علم تگا لائن دان سکول والوں اکلی سائنس اپنی سائنسی فکر رکھی کتھے پہنچے لنگور دے بنے تو نبیا کی نبیان دی کہ نوز باللہ من ذالک لالک نبیا آخیا لنگور سنو پہلو تے بعد انسان بنے نے یہ کتاب ہوں ایمان دسو سائسی ترز فکر والی کتاب پہلو زبان پہ اکتے زبان وہ چارلس گرانٹ نے کہا زبان سکھائیں گے زبان میں کہانیاں کہانیاں تو تہذیب تہذیب آ گئی سائنسی انداز فکر وہی کافرانہ ایڈی تو نبیا دی انسانہ دی کہ انسان اللہ تعالیٰ جی تیرا فطر ملحبی، قرآن نبی تو پیدا ایماندار دس لنگور دا پتر بننا انسانوں کی عزت ہے یا اللہ دا خلیفہ نبی سونا آدم انہ دا پتر بننا انسانہ کی عزت کیوں بھائی ہوئے جگل چاہ گے تو شعور کمیں پان گے मैनु एक चिश्ती मेरा पुत्र अदब नहीं करता औला अदबेदी बनती पी है मैं उत्तरा वा बाप सैयद लंगूर समझी खड़े ते तेन जुत्तियां ना मारन तो होर की कर जेना सबक हों अहराण वाला अंदा देता तालीम तरबियत होंगी नबी देन वाली تے اے کی سبک نہ ہوں انگریزی نہ دے پھر انہ نے جدو آدم سلام اللہ دا نبی سمجھنا سی رب دا خلیفہ سمجھنا سلف اج یہ نشان عزت اپنے ذہن کے اندر رکھ لے سادہ آدم علیہ السلام تے فرشتیاں تو سجد رب کرا چھڑے دے اصا رب دے خلیفے بھی اولاد ہوں اصا مولا تعالیٰ سنے دے پاک قرب دے مقام پاندے رب سونے نرادی کرن شرف ہو پاندے انسان بن وخاندے پھر اللہ دے فرشتے بھی سادہ آدہ بے اکرام تے کیا احترام کر کے جنت نو نہیں جاندے چشتی کتاب انگلیش میڈیم برادران سارے انگلش میڈیم کن بندے پڑھن والے پڑھا لکھن والے کن کافر ہو گئے اسے ایک سفے دلہ کے نبیا ننگور لکھا بٹا نہ بگے اس قوم کا میرا جرم کہ میں پہنچ جانا مجرم اور اس جرم کر اللہ کے فضل من کسی کا ڈر کون کا بالکل جواب لاؤ खे नबी सा चवंजा साल तो टुट पैन रोजाना तक अंग्रेज के पिछे लग के वो मकान तैंस वेख के आप एडे दले बन खलोतन सारे जो थडू نبیاں لنگور بنا کے وکھا کے پڑھا کے, جیا کے تعلیم ترقی یہ ہے وہ ہے انگریزی مذہب تے قبول نہیں تہذیب میں کنجر گرجے ٹور چنگا سی یہ انگلش میڈیم والے سکول والے وہ گرجے ٹر جاندے چنگا, اے اے اے ٹور جاندے چنگا کیوں اس واسطے ٹھیک ہے میاں عیسائی بن گیا قسم سے جلد نمبر چار چون جلد کی کتاب بکواساں بکواسا ساری جی بابا بڑی غیرت والا سر بڑی گیرت والا سی یہ غیرت اگے کھولا گا جی جی جی جی, جی ہوں تم ایک دو حوالے وکا چڑھنا ایک سو سولہ سفا چوتھی جلد بزم اقبال دو کلب روڈ لاہور دی چھپی ترجمہ کی چھپی ہے اقبال سبھی ہے پروفیسر دہلی دس اپریل انیس سو چھیالی نو ہے دہلی انیس پاکستان بن تو ایک سال پہلو موتمر کے اختتامی اجلاس سے ختاب مجرم لیگی اجلاس میں اکٹھے ہیں اور ان کا بابا پاپا پاپا پاپا ہے قوم ان کو خطاب کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمہ نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے اٹھو تسا پڑو اٹھو ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متبہ نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مذہب کا قیام ہمارا مقصود ہے مذہب موجود ہے اور بابا قوم بابا منی دس لاکھ بندہ ساڈا شہید ہویا ہے ہندوستان تے مار اساں جائیں گے. کیا اس خسرے نو میں پوچھنا انگریزی خسرے دیا پترا یہ دس لاک بندہ اسے واسطے شہید ہویا yeah. oh. نہیں نو... oh. ہمارا مقصد ہی اسلامی حکومت نہیں دسو مسلمان میں آنا ہوئی بجا کی چورجا سال ہو گئے جہے انگر پاکستان پاکستان بنے دا لا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا, لا،, لا،, لا،, لا،, لا،, لا،, لا،, لا. سور بچے نی لین دا نور کے بچوں بنیا کل اے پتہ نہیں پیو یہ فٹیا اور سنوالے اور سنو ایک حوالہ چمارا جی سفا نمبر تین سو سٹھ کنا سفا میں سوال لکھ کے لکھ کے سوال میں منازرے والا سارا دتا ہے ہندوستان چل رہا ارب عربی ترجمہ کر کے اوے جل رہا اتے جڑا کوئی مسلمان آلے میں دین بیٹھا ہے اندر کول پھر میں پوچھ رہا کہ دسو انج دیا بکواسا کرنے والا کون ہے حوصلہ تو کرو میں جو واطل یاد رکھے میں اصل کی میرے نہ نفری کی لڑ نہ بندے کی لوڑے ہے کلا ایک فکیر کافی ہاں سونے کا فضل ہوے میرے پچھے فقیر کا ہاتھ ہے میں پیر گولوڑی کا گلام بیٹھا ہاں حضور سر کا گلاما سدکا تبج بولو سبحال سفح نمبر کن دسیا تین سو ساٹھ دل نمبر کی قید آزم و بیانات تقریر کتنے ہے مجلس دستور سال پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریب کراچی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس یعنی این موقع دے کی تقریر ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان اٹھو اٹھو جڑا پڑھ سکتا ہے اٹھو. او جی. او او او اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے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 لیکن ہوں میں ایک گل کرانگا کہ کر ٹھیک ہے کہ ہندو ایک گل ٹھیک ہے تو ایک گل غلط ہے ایک گل غلط ہے کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا ہندو ہندو, ہندو ہندو ہی ہے پر مسٹرا منافکا کھا گیا ہے سمت مسلمان مسلمان نہیں رہے آیا ملتان شریف چودہ نمبر چونگی جان دودہ نمبر چونگی دے چوک دسجد دے ہے سی ہوئے ہے ہونی ہوں جا کے دیکھو کہ واقعی سکولی جہا نا چوڑے دا پتر ہندو تو بدترے سکھ تو بدترے سکھ ہے ہندو ہندو چوڑا چوڑا سارے اپنے مذہب ہے جدید مسل اتال پسند تمام کفران دا ماجون نے مرک میرے نبی سرور فرمایا فرمایا مینو اپنی امتم کھلا تو خطرہ نہیں سچے مومن تو خطرہ نہیں منافق تو خطرہ او میری امت نو تباہ کر چھوڑے گا سید اکبر حسین الہبادی انگریزی تعلیم دے مقام صرف فتنے بیان کردہ بولے لے ایک فتنہ انگریزی تعلیم دائم کی جو چاہیے ہر انجمن میں دعوی اسلام کی کافر بنو جو مرضی بڑو پر سکولی دلے کام کرے کی آخے اسلام کا نام نہیں ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے اسمبلی اسلام کبھی اسلام ہو اسلام بل بل بل بل بل. اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی طرح ہی جی میں کوئی بندہ اے آخ ادھر آخ سور ادھر آخے شریف سور پاک جڑا اسلامی ہوے وہ جمہوری نہیں ہو سکتا جڑا جمہوری ہوئے وہ ہو اسلامی نہیں ہو سکتا جمہوریت دا معنی مخلوق دی حکومت دی اور اسلام دی اسلامی دا معنی مانا خالق ہ دی حکومت کنوں کٹھا کرتا ہے انہ مسئلہ تو کہے پردے چکنے نوے معیشت روزی کمانت حلال حرام خدا رسول دا دین نا, سود کھاؤ کمائی کاؤ دفتر نچا نچا کے دورے وکھا وکھا کے ٹی تے بہا کے جو بردی کماؤ جا مولی نہ لوے وہ مرے بغیر بن کے روزی کا کھانا مولی خبردار یہ پرانا دین نہیں چل سکتا آپ کو میں پتا ہے جدید, <copyright> بولو <Vietnamese. S into Islam> اسلام مبین مان والے ہو اپنے پیم کے اندر پورے پورے داخل ہو جا شیطان شیتان وہ پیرا کے چلیا چلے جہ دشمنگیا شیتان کبھی نہیں شیتان نہیں پر اللہ تعالی جی شیطان دے دیر کوئی شیطان دے پیر وہی نے جہے کافرانے پیر نے رب دستا پیا وہ شیطان دی گل سمجھیا جے جڑی کافر کرے گا تے پورے چلیا جی یہ مطلب وڑے آجے. پر سنوے اے اے اے سلامتی دا گھر ایک مکان مکان چ ایک بندہ وڑ بند بوا بند کر کے ایک کنگل باہر کد بٹھا توجو बंदा महफूज नहीं हो सकता बहरों सप्पा डंग मार बैठा ही मार जाए। जाए। कोई उंगली वर् जा इस्लाम फरम है पूरा पूरा इस्लाम दाखिल हो जा कि किसी पास दुश्मन नुकसान ना दे सके फिर आखिया ना आओ बो हकूमत बाद इधरों महिशत बाद बंदे जेसी आए ना हलाल हराम दे हरामले कुछ खिलोद पर जेड़े तरक्की सकूली नजदीक पूछना ही नहीं क्योंकि वो दीन मन पूछ مول صرف نماز دی گل کرو ساگ بٹی صاحب سب کے تھانے اے پہن میرے گواہی پیش کر رہے ہیں <laughs> یعنی میری گل جہی اللہ دے فضل مجمے چاہیے آخان دے سارے بندے ہاتھ کھڑے کر کے آخر کے واقعی سچی گلیں کرنا پیا اوے ہی معاشرت دے اندر معاشرت رہن سہن اس دے اندر رنا یہ اسی دے تحت رنگ ننگیاں پہ آدی اور سب تو پہلو پھر ایک کام کرنے والا بابا کون سی پاپا کون وقت اپنی سب تو پہلو اپنی بازی رکھتا قوم نے بابا کھا دلہ منیا بھن اگریزانے کو ملانی پھرتی ہے ستی بیٹھی پی ہے ماں در مل चंकी मां चुनी दे बई जी अम्मा मुबारक जे अम्मा इंज दी नसल आप यार मैं इंज दां कोई इंज दंजरी मां मेरी चा के मैं तो गोलियां मार छा इंज की मां मेहरेली की मां बन सकनी بابے ফরিদ دی بن سکدی تے تو مادر ملت کینو اکی بیٹھے اے مادر ذلت مادر علت تے مادر ملت لہی مادر ملت, ملت, ملت, ملت, ملت سیدہ خدیجہ خضراوے ام عائشہ صدیقہ وے ہوں میں آخیا تو ہوں کوئی مائی دال آخ باقی وہاں بننے تے پاک حسین پاک بھی آری اماج نہیں فرمائی امر آخر سی کا پاک تاکہ قوم کی اک کھل جائے مشکان شریف کی ادیس ہے امائش صدیق فرمایا نہیں جب میرے حجرے دے اندر جڑا اج روز رسول اللہ ہوئے اے سختی کا باغ کا حجرا آپ فرمایا نے جب میرے حجرے کے اندر نبی پاک دفن ہوئے میں چہرے پر دے پردے تو بغیر اپنے حجرے داخل ہوتی سو میں سمجھتی سا میرے شوہر دفن ہوئے جدو ابو پکڑ دفن ہوئے میں مڑوی چہرے پر دے پردے تو بغیر جاتی سو میں سمجھتی سا میرے باپ دفن ہوئے جدو عمر خطاب دفن ہوئے میں چہرہ چھپا کے جی سو تقریر سن قسم خدا دی اسی درت رنگ ننگیا پہ اور سب تو پہلو پھر ایک کام کرنے والا تھڈے بابا کون سی پاپا کون وہ وقت والا اپنی سب تو پہلو تو اپنی باجی نال بازی رکھتا قوم نے بابا کلا منیا ہے بھن دے کول بیٹھیے ہاتھ ملانی پھر سی بھی پی ہے مادر ملت चंकी मां चुनी जे बई जी अम्मा मुबारक जे अंज दसा लापे पे कर मैं इंजी मां कोई इंज दंजरी मां मेरी चाह मैं तो गोलियां मार छ इंज की मां मेहरेली की मां बन सकनी بابے مادر ملت کن آخر مادر دلت مادر علت مادر ملت مادر ملت سی میں ہون کوئی مائی دال آخ باقی وہ ماں بننے کاسین ورگا پاک بھی آکھے گا میری اماج نہیں فرمائی پاک دی سی گل سنا چلو تاکہ قوم کی اکھ کھل جائے مشکان شریف کی ادیس امائشی صدیقہ فرمانیاں نہیں جب میرے حجرے دے اندر جہاں اج روزہ رسول اللہ ہوئے اے سیدہ سختی کا باغ کا حجرے آپ فرمایا نہیں جب میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے میں چہرے دے پردے تو بغیر اپنے حجرے داخل ہوتی سو میں سمجھتی سا میرے شوہر دفن ہوئے جب ابو پکر دفن ہوئے میں مڑوی چہرے دے پردے تو بغیر جی سو میں سمجھتی سام میرے باپ دفن ہوئے جدو عمر خطاب دفن ہوئے میں چہرہ چھپا کے جی س حیاء تقریر سنو قسم خدا دی تیرا دل روے گا کیا آپ کی دیکھیں ہوں میں پوچھنا وا ڑی کتاب لکھے پیپر والے تو پردا کرو نہ قرآن مگر بیگ بی ہیاتان بیگ دس آئے بہ قرآن آکھے نہ پر میرا ہیا کھلانا سماگر ملت د जेरी इलेक्शन <laughs> लड़ रही है खलोती जो है, खलोती रह गई है, बाबा साड़ा एड़ी गैरत वाला मेरा को तो बाबा आई है ते मूह ही मिल <laughs> منو گے بابا نہیں نہیں نہیں خبردار توہین کر رہے ہو کر میری تقریر سن سب کچھ تیرے ہاتھوں نکل جانا میں قسم خدا دی ہر بت توڑ کے تیرے ہاتھ اندر صرف مستقفا دین رہا یا پیر محر علی جیسے سچے باقی کبارہ میں سارا کھولیں سب کباڑا میں کھولیں کتاب سنو قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں محمد حریف شاہد نشریات ادارے نے अपनी बेटी लैके हर एतवार वीणा जनाहू लैके हर एतवार सैनिक फिल्म वेख जाता धी लै بنے پائے حوالہ گلت ہو سنوا ٹھر کرتا رہے اللہ اچھی آواز نال مبارکباد رحمت اللہ لکھے نہیں کھڑے میں نے اے ولی سی میں کتاب پیش کی کھڑا ہاتھ کے اندر थोत्या, तूने थोत्या। अंग्रेज जी चुप करके हुकूमत संभाल के देगा यूदी मुसलमान होने अच्छा भाई मैं पिंड आया बैठा पिंड एक मुरबा मेरे नाम कर दोहरानी मेहरबानी यार एक मुरबा रकबा देना हाथ खड़ा करो कोई है मुजाह बैठा مری کو مسلمانگریز دا پتر سی گاندھی آخیا سو تین حصے اے نو آخیا سو ایک حصہ کوئی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں پر یہ گل کر کے پھر سنا لوگ قائد تقاریر و بیانات جلد نمبر تین سفا نمبر دو سو ستر کتاب کتنے ہویا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سور سر سور وال والی انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں تقریب دس مارچ انیس سو چتالی یعنی پاکستان والوں تو تین سال پہلو کی کتاب کر رہا ہے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 दे आ, सारे यूदी के कानूनूदी के पोत्र मेरे मुहम्मद मुस्तफा दमत न लवार समझे असा जिमें गुली डंडा खेदी रखा सानू नप्पण वाला को جلندر فرما خانوس بن کے جس کی ہوا کرے وہ شما کیا اللہ سے فضل لال جنگل چھٹیا بالکل جنگل بیابان دریا کنارے اور مولا سونے دے محبوب نے ایک نگاہ جو کرم دی کی جگ نسا دے سی علم کتنے ہوں ہوں درسو ایمان لال جہا سو آ کے جو گھر چار دیواری نو رکھنا جرمے بری رسم و رواج انہیں رسول کریم نو برا آخیا قرآن برا آخیا رسول خدا نو برا آخ کیونکہ پردے کے گھر بان کا حکم ہے قرآن چ نہیں ہوئے سچی بولو مسلمان دورت گھر دے اندر قرار پکڑو گھر دیا چار دیواریاں چبو اور اپنے زیب زینت شگار غیروں دے اگے پہلے جاہلیت دیاں عورتوں وانگوں ظاہر نہ کرانکر قرآن کونے والا کون سکولی یہ جو پاپا باؤک اے اخبار ہے تھوڑی حقوق پاکستان نے پاپے کا یہو ہی بیان اخبار اے دلتا ہے اے پاپا کھڑا ہے اے پاپی خلی سلے کی لکھا ہے ترقی یافتہ معاشرے کا خواب خواتین کی یکساں ترقی خوشحالی کے تناظر میں وومن ہیلتھ پروجیکٹ پنجاب وومن کنوں آدھے علی گڑھ دس مارچ انیس سو چالیس قائد آدھا محمد علی جناب تاریخ لکھنے سے گلتی کر گئے حقوق قائد آدم کی نظر میں سنایا اخبار چاہ رہا قوم کی نسل برباد کیا جا رہا کوئی قوم اس وقت تک اخبار ہاں خدا دیکھ کوئی قوم اس وقت تک تابناک بلندیوں کو نہیں پا سکتی جب تک اس کی خواتین کو شانہ بشانہ آگے بڑھنے کے موقع نہیں دیے جاتے یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے اگر ہم جنا جی چرا دے پانچ سات یار نہ بڑھ ان چرا کے ترقی, ترقی یعنی یہ مطلب ہے سب تو بڑے ترقی یافتہ چکلے والے ہوئے ایک تو تم گل سمجھا سمجھا چھوڑ مکھی مکھی جان تو گند سے باہر ڈاکٹر غلام جلانی برک گزریا ڈاکٹر غلام جیلانی برک پروفیسر ملح دل دی بےمان سی ان اس کتاب لکھی ہے مسائل نو اس شروع چچ بڑی گل لکھی ہے اللہ تعالیٰ دی شان ہے حق لکھا وانتے آوے تو دشمن تو لکھا لئے اچھا ہویا جو مالک ساتھ ہے اس ایک مثال لکھیا کہ مکھی جڑی ہے نہ مکھی گاندھتے باہر آ رہی وہ سوچیا سو بلقا جڑے باغ دے اندر بھمرے باغ دے اندر بورے پرندے یہ بیچارے لگے پھر دینا کھے بیچارے زندگی دے لطف تو محروم نے میں اس کی زبانی سنوں ایک مرتبہ ایک مکھی کو خیال آیا کہ باغوں کی متعفن فضا میں تتلیاں اور بھمرے۔ خام خا خراب ہو رہا ہے ایک کتاب لکھ کر انہیں بادروموں اور بیت الخلاوں میں بلایا جائے چنانچہ جا جا اس نے کئی سو صفحات کی ایک کتاب لکھی جس میں مسائل ذیل پر تفصیلی بات کی کیا باغوں میں ہر طرح ہر طرف تعفن بدبو پھیلی ہوئی ہے جو صحت کے لیے مزرے پھر نمبر دو اسب کی دکان کا ماحول بچڑ خانہ بچڑ خانہ جان دو جسے جانور بچڑ خانے کا ماحول آز بس حسین حیات پرور اور راحت افزا ہے نمبر تین غلاظت میں وٹامنز کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے گند دے اندر بہت وٹامن نے تو سمروم نمبر چار گڑ کھانا بدرو اور غلادت کھانا اصل دنیا ہے باقی سب کچھ مہد دے گا مکھی نے اس کتاب کے لاکھوں نسخے باغوں میں مفت تقسیم کیے اس کتاب کی خاطر جا بجا لائبریریاں کھولی سفری کتب خانوں کا انتظام کیا چلتے پھرتے کتب خانے ہر طرف مبلک بھیجے اور پوسٹر چھاپے پہلے تو بھمروں اور تتلوں نے اس کتاب کا مذاق اڑایا لیکن رفتہ رفتہ ایستا ایستا اثر ہونے لگا کچھ نوجوان بھمرے لکھڑ دیے نے کمال کر کہ میرے مصطفا نے تو لکھوایا کہ لکھو بائی مانا پرویزی سی نا حدیث نہیں منگتا میں تا گلط اچھا لیکن ایسا ایسا اثر ہونے لگا کچھ نوجوان بمرے شہروں میں آ کر بدرووں کا جائزہ لینے لگے گڑے لٹرین پہ آن کے بمرے وقت جائزہ لینے لگے گل باقی ٹھیک ہے کہ نہیں بدبو کی لپٹ سے پریشان ہو کر بھاگتے اور پھر لوٹاتے رفتہ رفتہ چاند بھوروں نے بھی بدروں کی خوبیوں اور چمن کی خرابیوں پر تقریریں شروع کر دی بھورے گئے واپس انہاں کیا برباد ہو گئے ہو بغا باغ والے ہو تو ساں کبھی نہیں ترقی کر سکتے اشان رہ گئے ہو اور دس پندرہ برس میں تمام بھمرے اور تلیاں گندی نالیوں پر آ کر گلا دامیاب ہو گیا ओ, ओ, اور مکھی پر بہ کے خوش کتوں کڈیا کتنے لایا میں ہر مقام میں فکر انوان پا کے ڈاکٹر برک لکھ د ذرا سوچئے کہ کیا وہ کتابیں جو گزشتہ سو سال سے آپ کو مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں کسی ایسی ہی مکھی کی لکھی ہوئی تو نہیں آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے یورپ یورپ اسیر ہوا حوس خواہش نفس تک قیدی رہی ناؤ نا لوش شراب پیمن کے اندر پھنسیا وہاں اخلاقی اور روحانی اقدار کا کوئی تصور تک موجود نہیں غریب قوموں کو لوٹنا دن بھر تنور شکم تاپنا اور شام کو جنسی پستیوں میں ڈوب جانا سویرے کھانا ہے ہوٹلوں پہ تو شام جنا واسطے کلب بچ بڑھ جانا ان کی زندگی بس یہی خدا اور آخرت سے بے خبر۔ حرام و حلال سے ناشنا اور پست لذتوں کے دل داد یوں سمجھیے کہ یورپ ایک بدرو ہے جس میں وہاں کے لوگ مکھیوں کی طرح غلاظت چاٹ رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ گناہوں کی راہوں پر اب وہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ ان کا رجو اللہ کی طرف ناممکن ہو گیا ہے تو دوسری طرف ان کا مد مقابل یعنی مسلمان روحانی قدروں کا شد و مد سے قائل ہے اور یہ نظریاتی اختلاف بار بار سیاسی تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے پھر جنگیں بھی چھڑ پڑتی ہیں تو انہوں نے ایک نہیں بلکہ ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر لکھی جن میں کیا لکھا کہ زندگی کا ایام موت زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں یہ ان سکول دیا کتاباں کا خلاصہ پیا دسنا ہے زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں مرن تو بعد والا خاتا خطہ مذہب ایک داستان پاریینا ہے جو اثر رواں کا ساتھ نہیں دے سکتا نئے دور کے ساتھ مذہب نہیں چل سکتا لہٰذا جو پرانی باتیں چھوڑ دو یہ بھی سکول کی کتابوں میں دلتا. ڈاکٹر برک پروفیسر پہ لکھنا ہے نمبر تین ایشیا کی اخلاقی اور روحانی قدریں کم طرز یفیون نہیں ہوئی اے بھائی میرے نئے نشے اٹھو کھانا پینا ناچنا اور ایش اڑانا اصل زندگی ہے وہ کھوتے والا کام مذہب اور سیاست کا دائرہ کار جدا جدا ہے وہ ذرا گیا پر سنو اگے کی وطن اچھا سے قومیت ہے اور تصور ملت یعنی پان اسلام ختم ایک سر خطرہ ہے وطن وطن دین بننا ہے وطن جی میں ہو سیوم انگریز مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک ہے وہ کھیتی باڑی میں لگے رہے اور خام مال ہمیں بھیجتے رہے اور لوہے کی مصنوعات ان کی خدمتیں ہم پیش کرتے رہے جو اے بیجن سانو گلنگ اصل لوہا دے کے انہوں لوہا چٹو اصا ستری خوراک انگریزی امول الفنا اور سر چشمہ تہذیب ہے انگریزی ساری زبانہ دی اصل ہے تہذیب ہے تو انگریزی نالے ورنہ ہونے انگریزی خط نہایت ترقی یافتہ خط ہے اور اسے اختیار کرنا اور پرانی خط سے جان چھڑانا ترقی کے لیے لازنا یہ کتاب ڈاکٹر پڑھ کے پہ دیکھتا ہے نپولن نپولن نیلسن ملٹن بیکن نیوٹن وغیرہ انگریز سنسارے کو موسرین انسانیت سے اور باقی یہ سینا رومی فرابی وغیرہ تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے یعنی بدرگان دین علیہ مسلامے تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے ہیں اصل انسان ہیں موسن انسانیت ہیں تو سائنسدان اور انگریز یورپ کے در و دیوار باغ راگ بہور تو یور بے حد حسین ہے اور یہ دجلہ، فرات سہوں جہوں گندے نالے پرندوں کا بادشاہ ہے اور یہ بلبل، چکور تتر اور مور سب کے سب بے کار درودا در چنگن تحرن دی پہلوں سے اڑے کتاب قبول کچھ گئے ان گے جہ لیا پہلو بدبو پی پچھا ہٹے پھر اگر پیچھا اخیر اج نتیجہ نکلا مکھی جمیں بھی باغ کٹ کے अज दला बेगैरत गैरत मंद तो हस्त नंगीरन घर बैठी तो हस्ती है मरे मरती बड़िया फिर रखोतियां नहीं मरे योच مکھی ٹکی باہر سانو نبی باغ چو پہ کٹ بول سبحان اللہ پیر باؤ فرماندہ نام کس یار سنگ نام کریے یارا سنگنا کریے پل رو لاجنا لائیے کان بچے کبھی ہمس نو پویں بوٹیاں چوبی सुगा जब तरब न हो मन भावे पेड़ के ल जाइए سے بڑا گڑ پائیے کوئی جان ہے یہ نہیں آخ سکے گا چیز دی گل سمجھ نہیں کسمیا پیانا جی دا مرضی بندہ اٹھا دیو وہ آخے گا ہر گل تیری دل کے تہخانے چاہیے بنتی پہینے کوئی نہ <سؤال> ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اگریزا پھیلو انگریزی زبان پھر انگریزی تعلیم تعلیم تہذیب کافر کیتا ہے بنا بنا اگے پہ یہ ہے چار چیزاں آپس جڑیاں جڑیا کڑیاں जाल समझ नहीं आई मेरी जे बचना चाहना तो, पलीती तो, गंद तो, तो मखी दी गलाजत तो, तो मखी दी किताब दे नेड़े ना गया गुलाब दा फुल चंगा ही जरा मोहम्मद अरबी दे गए گلاب دا فل ہی میرے مدینے تاجدار قرآن ہے گلاب کا فل اتے کی محمد محمد مصطفانی جایا کرتے اولاد نہ مدرسے گل نہ سکول کفر کف روپئے سکھ اپنے گھر رکھ لے جہل چنگا انپڑھ جہل لاکھ جڑا لنگور سمجھے نبیا لانت لینوں انپڑ چنے جانور سمجھن وحشی سمجھن اپنے وڈیریا ماں دن والے کو عظیم انسان سمجھا اسا کفر تو بچا کے گھر جو قیامت نہ ہوا پر ایمان نہ ہویا تو نہیں چھٹنی سمجھ آئی سہ مو دخ ترے اسے ایمان والے अनपढ़ सोना कि पैसा शय की शायद लुटदे मोमन कीमती शय शायद दी इमान इधर सुनो ختم جی دا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ترہ ترہ گھنٹے شرک کرتا میں اس سور نو پچھنا سورا کہ انگریزی کفر دوتے سارے متفق جی. ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے سید اکبر حسین پولا مار گیا چنگا سوتھر انگریز خریدار ہوئے نا سکول ہی چوان، سکول دی منڈی آن کے انگریز خریدار بنے تو ایمان ویچنس بریل بھی اگے اگے بھابی بھی اگے اگے بھابیا کا تو پہلے ہی کو نہیں اصل تیرا ایمان سی جڑا لوٹا بھائی मेरी किताब चौथी दर्दू की पंजाब टैक्स बोर्ड वाली हूं तो घर पी होनी है जेड़े आते चलो मिया पांच जमातों से कर लगे ना कुी मुंडा चलो हाथ तो थोड़ा जा, हो जा हाथ सीधा कर तो काफिर बना के जाचारी बोली कौम समझती है कि मिया बाल मासूम हों ना, ना मुराद विचो आते जो सिलसिले च मरे ना سکول ستائی ہزار سکول جی اللہ تعالی جی اللہ تعالی کا اے بال دا کی کسور سور دسور نہیں جڑے سور دچے نبیا ننگلی جانور لنگور سمجھی کھڑے سنو مسلا سنو میرے ہاتھ کی چودوی جلد فتح کتاب چاو کہ سات سال ہے جی کرے گا پھر مان لو گے کہیں منو گے جی ایمان لے گا تو ایمان بھی قبول ہے مولا علی مشکل ایمان تھڑ ہے روچی آواز لال بولو سبحان اللہ معصوم معصوم رب رب تھوڑا ایڈر رحمان رہی ہے کافرا پیاب آیا مسلمان سے کیوں آوے سبجو نال بولو سبحان اللہ دو سو بیالی سفا کتھا بھارت بھیا جلد نمبر چودہ نو چھاپا کتنا سفا دسیا بولو لکھا سوال از کوٹلی لوہارا ضلع سیال کوٹ سد اکبر شاہ طالب کیا فرماتے ہیں دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص مرزائی کے نابالغ لڑکے کا بخیال مام مولود ان یولفطرا حنفی اگر امام کے پیچھے جنازہ کی نماز ادا کرے تو ان شرا درست ہے یا نہیں پڑھنے والا ثواب کا مستحق ہوگا یا نہیں حنفیوں پر دیکھنے ایسی میت سے نماز جنازہ واجب ہوگی یا نہیں آپ جواب لکھ دیں اگر مرزائی کا بچہ یعنی اسے پوچھا جی مرزائی دا سترہ سال بال ہے تو مسلمان ہوتا جنازہ سے ہے آپ نے فرمایا اگر مرزائی کا بچہ سات برس یا زیادہ کی عمر کا تھا اچھے برے کی تمیز رکھتا تھا اور اس حالت میں اس نے اپنے باپ کے خلاف پر دین اسلام اختیار کیا اور قادیانی کو کافر جانا اس پر انتقال ہوا تو وہ تو ضرور مسلمان تھا مسلمانوں پر اسے غسل کفن دینا اس کے جنازے کی نماز پڑھنا مقابر موس, قبرستان مسلمانوں نے دفن کرنا فرض اور ممکن ہو تو اس کے باپ وغیرہ کفار کو اس کے ہاتھ نہ لگانے دیں جس طرح حضور علیہ افضل فلاط وسلام نے یہودی کو اس کے بیٹے کے سرانے سے اٹھا دینا کا حکم فرمایا جبکہ وہ نظم اسلام لا کر انتقال کر گیا اور اگر اسی, اسی اسی عمر و تمیز میں اپنے باپ کی طرح کفر بکتا تھا سترہ سالاں عمر تمیز دی اگر اسے اپنے پیو واگوں کفر بکدا سی تو یقیناً کافر تھا اب وہ سب کام مسلمان پر حرام ہے نہ غسل دیں نہ کفن دیں نہ دفن میں شریکوں جن اردو آدی پڑھا गया। मासूम सूर चौदह चौदह साल एं सत्त सत्त साल चौथी जमात वाले सत अठ साल नहीं हूं वेखो ایمان سے بچا ہوا اب میرا کی لکھا کھڑا ہماری چوتھی جماعت جیڑے لنگور دی شکل دی باندر آ تصویر کھڑی اتنے لکھا کھڑا آج سے ہزاروں سال پہلے تیرہ سو سال پہلو ساڑھے نبی پاک سال چودہ سو سال پہلو ہزاروں سال پہلوں تو سوا لاکھ نبی سن پھر کی لکھا ہوا جنگلی اور محشی دلی لکھا جنگلی یہ انگریزی مذہب نہیں یہ انگریزی مذہب نال چوڑا بنے گا अंग्रेजी तहदीब काफिर बने हूं समझ लगी ने कोई ना, ना। अंग्रेज आखिया उन्हें आखिर सा मकसद हाले उन्हें लानती ने आख्या ईसाई बनावना नहीं कौन फंसेगा हौली होली होली होली का तरीका है वारदात कि वाला है توجہ نہیں فرمائی نا. رائے وینڈ دی تبلیغی جماعت جما اگریز دا واردات دا طریقہ بالکل رائے وینڈ والے بھی آون کے بریلوی دے کول سے آکھن کے صرف تین دن کا نلا تو لگا ہے. जे हम आखा भाभी बनो देखो छोटे दे दे पाट लिर्फ तीन दिन दे। तीन दिन तू जदों रहा जी तेरे दिल च बद मजहब के खिलाफ नफरत थी मुख اگلا کام شروع کر دو کتاب پڑھ کے سنائی تھا رسول کریم دن گستاخانا ستا لنگر تن کا بادشاہ یہ بچارا یہ سڑک سنی ج ते सुनी गल जी सिया गन कुता कु मगर ब्यों सुन जो लई तो दिल से असर होता गल इवे नहीं बनी हकीकत वाकई सुनी गल जी दिल से असर कर जा ہوں بار نتیج نکلے گا تین دن تو چلو اب دس دن دس اب چالیس چالیس دن تو بعد وہ جی اب تو رائوین کا اجتماع ہے چلو نیک دعاؤں مشریف ہونے کے لیے یہ اوترا جڑا بابے شیر دی گاہ ہے یہ بابے شیر مڑ چلے یار دعا شریک ہو گئی نا ویڈی بندے اللہ سے شریق ہوئے ڈی مخلوق ایڈے اللہ دے پیارے اتنے پیچے ہی وک دیجوترا دع شریق ہو گیا چلو جائیے اتے ہی پاؤڈر پہ وکد قتل پی ہوں حضور دی امت اخباراں ہوندی اخبار خبر پشائیوں کا ہجوم لگ گیا ریون کا اجتماع شروع ہو گیا ہاں جی لیکن یہ برباد ہویا ایک ہی پہ سمجھتا ہے اتر رحمت خدا دی وستی جتے حضور دی امت نشائی بن کے قتل تو بھی وڈے عذاب دے اندر مبتلا ہو رحمت خدا دی ہوسی میں دعائ شریق ہو شریک چلیا جب واپس آئے پھٹیا मिलाद कि लिया गया वलिया यार अल्लाह वाली कितों सुन देने यार उड़ी तो साढ़े परिट गया जेवे इनू फिटा शिया इस्तेमाल रख्या होबाज कलंधर यार एक बार विचार मैं तेरा किराया बदले को नहीं यार उए आए आए आए گیا جو زمانے دا کنجر کنجری کٹھی سی ڈانس شروع ہوئے دھمالا شروع ہوئی شراب شروع ہوئی زنا شروع ہویا نشہ لگا مستی آئی بغیرت بنیا بیمان بنیا واپس آیا پھٹیا آیا کپڑا بدلی آیا رنگ تے جھنڈے دا وکھرا ہو گیا پہلو رتا کالا تیرے ایمان لا مختلف محاذ میدان کھلے ہوئے ہر رنگ دشمن تین فسان تسد ایمان دسے <تصفح> ہاں अल्लाह के बली भी लानत, लानत पाते हो कि चलिया है बईमान हो चलिया है जितने सारा दिन कंजर नचण गए उली होने उबाद कलंधर होना जंगल रात अंधेरी छाई बदली No سمجھ لگ رہی ایک بھی سیدھا ہو گیا تو میرے آن دا مسئلہ حل ہو گیا میں آنا ہوں نہ میری تقریر سن واسطے ایک تو بز دل بندہ نہ بیٹھے مہربانی ہوتی چھتی چیتی نکل جاوے تاکہ دجا خراب نہ کرے چوا دل بندہ بالکل میری تقریر تکریر نہ بیٹھا دوسرا بغیرت بے بغیرت بے ڈرپوک بندے دی میری تکریر تھان کو نہیں بلکہ میں تو دعوت دینا کہ تیری مہربانی جڑا دے دین دلدیا ڈرے حضور سرکار دین دی غیرت رکھے جڑا رکھے اس کا دشمن بنے اس بے غیرت تے درپوک نو میاںنا تیری مہربانی تو اسلام تو باہر ہو ہاں کیونکہ اسلام شیراں تے غیرت منداں دا مذہب ہے ایتھے چوہا دل تے دلے دا کوئی کام نہیں او نکلے کوئی ہور مذہب لبے خدا دی قدم کر گیا اس مذہب لے گئے نا سانو یہ بئیمان بغیر اچھا سائن لکما پہ دن کے شیر چ لو کتے چنجار ملے مرغ سجنا سائسی انداز انگریزی تحریب دی اندر اسلام اندر مسلمان کا مذہبی ہوئی ہوں یہ نمجا توجہ بول اہل سنت بریلی رو پتا برد بھی ہے شریف اسی دیا دسنا سڈا امام پا اہل سنت تقلید تکلیف نہیں منیا حضرت کھڑے سن میں من تا منیا میں اس نتیجے پہنچیا یہ سمجھ رکھ والا بندہ ہندوستان نہیں دے ختم سمجھ ان ہزور سرکار غلام ود تو وقت لیکن یہ کوئی عجیبت نہیں پھر شان رسالت کی چوکی داری جی اس بندے کی کمال کردرت نے ترجمہ لکھا قرآن پاک ترجمہ لکھا جا ترجمہ لکھا سنو ترجمے دسایا لیکن یاد رکھنا ترجمہ لکھا ہے عوام ترجمے نہیں ہوں تو اربی آن ترجمے کی ترجمہ لکھا جا عوام ہوں عوام یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہوگا نال نہیں حضرت منی کھڑے سن میں من تاکی میںجے پہنچیا نبی دی سمجھ رکھ والا بندہ ہندوستان چ نہیں ہوا ختم ان حضور سرکار غلام ود تو وقت لیکن یہ کوئی عجیبت نہیں پھر شاہ نے رسالت دی چوکی داری اس بندے کی کمال کردرت نے ترجمہ لکھیا نہیں قرآن پا کر ترجمہ لکھا جہا ترجمہ لکھا سنو ترجمے تو سہایا لیکن یاد رکھنا ترجمہ لکھا ہے عوام آستے. آستے ترجمہ نہیں ہوں تو اربی آرجمے کی کمزور ترجمہ لکھا ہے عوام ہوں عوام یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہو جائے اللہ حدرت نے اس شاید کا خیال ہے ترجمہ لکھا شان خدا بندی بھی محفوظ میں گل پیا کرنا کیونکہ ہوں گا آ میدان چ مکر چڑ بڑے بڑے تے بریلویاں ترجمہ لکھے نے کرم شاہ بھی لکھے وڈے کادمی صاحب لکھے نالہ حضرت دا ترجمہ جت سے ہے اس ترجمے دگے قسم خدا دی امت مستفا کا فتح فتح کلا ہوا تقدم اتے وڈے کازمی صاحب نے ہے سورتن گنا سورتن گنا لفظ لکھا اور آلہ حضرت نے فرمایا آپ کے اگلوں پچھلوں کے گنا ہوں ایک الگ گل ہے کہ سورتن گنا مطلب ہے लेकिन अवामी पता गुना जबी गुना इमामे सुनत ही बन पेंदे जेद्ध ना ना छोड़ो इमाम इमाम सुनती कोई पता नहीं बनते किसी और محفوظوری ہوتا ہے کے کے گا نبی دی عظمت پوچھو کیا گنا جا व्डे काजमी वर्गे हजारा करोड़ों दर्द शगिदा चहन जोगे नहीं मैं गल की ना रूए जमीन कट्ठे होकर मेरी गल त्रोड़ दो मेरा सिर व कुत्त के साथ मैं एको सवाली जाना ना तक किस पूछा नहीं یار ترجمہ ہوتا ہے عوام کی خاص کروام کوئی پتہ نہیں سورتن حقیقت جب نبی ویسے سارے ترجمے بریلویاں دے ترجمے کھڑ کھڑ کے اگے نے میں باقی دو بندیاں ہے उतरा फटता जाएगा इमाम का बेड़ा गर्क करता जाएगा अपना अलहमद लाला मैं उ मुनाजरे आख्या मैं आला हजरत इमाम अहल सुनत को इमाम मानता हूं और मैं आपकी तहकीक का पाबंद असं अपनी तहकीक नहीं करनी असं आला हजरत अपने बुजुर्गों की तहकीकों सुना छड़नी है बस ایسا نہیں ہے ستا تحقیق کر کے جناب یہ کریے تو بہت سا ہمیں سبق ملے تم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلو بس اللہ تعالی فرماندہ سونا سو بیٹھنا ساڈے آن والوں کا راہ چکے ہو تیار کرے گا असा जिधर चलिया मोरी जावान सीधा जहां नमल करा बड़ा भैया ठिकान है रात बैठे समल्तान कि बैठा पेंटू आती आज कुरानू समझना कुरानू समझना चाहिए कुरानू मैं छोटे मक्रूफा कुराना समझ बात कभी ना सोची कुरान सू मिलना भी वलिया ने वसी के असा सोचना भी वलिया ने वसीले दे تیر براہ راست نہیں لے کے آیا تو سید البیا کو سید المیا سابا نو پیش پروایا صابہ اہل بہت نے اماما تک دمام ولیا شاید سیک تک پہنچے ہوں جس ترتیب نال آئے اس ترتیب پیشہ ٹرتا جا سمجھتا جا جی اپنے آپ قرآن وڑن کی کوشش کی پاش پاش ہو جائے گا لوگ قرآن حکیم نے پہاڑ پار دینے سر تھی اسی طرح رہو سمجھ آ گئی نئے ہاں تے بد مذہب لوگ سکولی شیطان کی آخر اے آدھے بابا سدھا پڑھو میاں سیدا یہ مولوی یہ علماء یہ مشائق چھوڑو یہ پرانی باتیں ہیں ان کو چھوڑو سار سید یہی کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ جتنا قرآن کے علاوہ کتابیں سب غلط ہیں لیکن لانتی اخیر قرآن بھی غلط آت آتا ہے ہو جڑا اللہ کے ولیا دیا کتابوں کی کرتوتان آزاد آیا فلانی قوم سے کرتوتان آداب آیا قرآن آ کے جی گل کرتا ہے مین ہے آ بولتا قرآن یہ سر فو بی اکا افکار سر سید میرے کو پی ہونے سمجھ آ رہی نہیں دیکھو افکار سر سید زیادین لاہوری پنجاب یونیورسٹی کا لکھن والا ہے اس نے اندر لکھے لانتی کہنے لگا تاجو ہے مجھے قرآن کیسی باتیں کرتا ہے یہ عذاب نہیں ہوتے یہ تو سائنسی نیچر ایسے ہے وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے نظام ایسے چلتا رہتا ہے یہ آزاد کرتوت نہیں قرآن غلط بولتا حوالہ سر ہوا چاہ کنا واگا جتنے مرضی نسو ہاں اللہ اللہ اللہ گلکر دس ٹھیک ہے نا مل کے سخل کی شاہی تم کو رضا مسلم مل کے کی شاہی تم کو رضا مسلم بہن دے سکے بہن دے توجہ بولو میرا سبحان اللہ سائنسی تر فکر دے اتنے آلہ حضرت بولیا صفحہ نمبر ایک سو چھبی جلد چودویں نواں چھاپا پرانا نے نیچری یعنی سر سور کے سکولی طبقہ اس دے متبعین دے آپ کفریات پہ گن دیں گن دیا گندیا نو نمبر کفر کی ہے یا نصوص قرآنیا کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات پرانے عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی یعنی سائنس کے قانون کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی اچھا جہاں یہ نظریہ رکھے اے اے آخے بھئی پرانے حکیم دیا گل اصا ویک سائنس ن ہوئی سائنس دے مطابق پھر منگ گے جی نہیں تے پھر سائنس دے پیچھے قرآن مروڑ گے سائنس نران دے نہیں مروڑا گے آلہ فرمایا جڑا یہ نظریہ رکھو ملتا اسلام تو خارجے رن رکھنا ہے کے جنا پر پڑنا حرام ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں تنظیمی ملونڈیاں دا کفر وکھاوا اے ہوئی کیونکہ اے عیسائی مذہب مدرسیاں مدرسے قبول نہیں کیتا لیکن انگریزی تہذیب قبول کی وہ تعلیم دے ذریعے کیونکہ پہلو زبان لیے زبان تعلیم تعلیم دے ذریعے تہذیب وہی سی کڑی جڑی کڑی ہے جی چار لاکھ گرانٹ نے آخیا وہ لیا مدرسے کا موٹا کرلوڈیا نے رکھا ہوا سبق بندے نرقی سائنسی انداز فکر رکھنا پینا کڈا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے بڑی دور تک آ پہنچ پہنچی بڑی دور تک پہنچ گئی اے ہے کتاب مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس ابھی لکھا کھڑا اسی تنظیم المدارس اہل سنت میں نہیں آخ سکتا نو میں اہل ستھا نہیں ٹولے نو میں آخر فتوا میں اپنے طرف نہیں دے پہلو میں حوالے سنا رہا مطالعے پاکستان کے حصے دونوں پہ سنانا نوا حوالہ جرنل سائنس اور اے حوالہ مینو میرے برا کھ کے ہے چھوٹے بھائی جہے محمد ساد اللہ صاحب اسے پنڈے تقریر کر گئے سن اللہ دے فضل باقیا کے مہنو جدو یہ کھ کے وھائے نہ یہ حوالے تو میں تو خو جی رہو فکیر تیرے پہنچنے تو سدکے ادی بریک نگاہ اے ہوں کتاب مدرسوں دی اپنی چھٹی ہے گورنمنٹ کی نہیں چھپی صفحہ نمبر دیکھ اچھا تھلے اٹھتی نمبر سوال ہے. کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو ہوں تھلے طرز فکر پہ دستے ہیں چار قسم کے سوال کیا بھی ترقی کہڑا ترکر ہونا چاہیے ہلوے وہ پیمن گل پیسا پہنچی سواد موڑے لکھا کھڑا جی الف یعنی پہلا مذہبی دوسرا فلسفیاتی بے جیم ندریاتی دال سینسی انداز فکر بیان کیتے مذہبی فلسفیاتی نظریاتی سائنسی تری سفے جوابات باٹ تو جباتے جبات لکھے ہوں جاب دردر اٹھتی سوال کے نام لکھا کھڑا دال دال سی پیچھے کھنڈے نال اے تے ملوڈے دا سب کے ہوں تیرا کی رواں میں سوال کیتا ہوں کوئی مائی دا لال ملتانوں کراچیوں کشمیروں جتوں مرضی کوئی ملوڈا کڈے میری اس گل کا توڑ پیش کر دو کیما کر کے کتیا اور ہندوستان چو کر لیا ارب چو کر جتوں مرضی کر لیا امام سنت کا فتوا دکھایا کہ سینسی انداز رکھا مدرسیا کے ملتان والے کراچی والے سارے یہ پہ پڑا ہوں آلہ حضرت کا فتوا یہ ملا ایک پاس میں پوچھا ہو جا میں بالکل پوچھا ہو جا हूं आते आए आदरतू चंगा फसया सांगी जड़े आते जमीनों दुम फिर मैं नाली जी पचर लाई میں کہ وہ گل بالکل ٹھیک ہے زمین تمہارے یا رسول اللہ زمین زمان تھے تے دال تے روٹی میں مرتدہ پوچھنا بائی مانو کہ ہر جمے تو بعد ہر تو بعد پڑھی نہیں پر سکول سکول دے ذکر ج رکھ فکر دفا ایویں مدرسیا حضرت دا ذکر ہے لیکن فکر نہیں فکر نہ چیز دیکھو اللہ حضرت آل انتی جلد صفحہ نمبر چھ سو پندرہ لکھے فرمایا سنی پشان نہ ہونی تو نہیں سنی پہلی نشانی میرے امام لکھی ہے کہ سر سید احمد خان علی گلی اور اس کے متبین سب کچھ اور ہے جا سر سد اور اس کے ہے داروں کا سمجھے سنی نہیں درت حوالہ غلط ہوے میں سر جیل نمبر دسی ان بولو کن سفر جاؤ کھول ہوں ایک گل کرن لگا میرے ہاتھ کی بولو اردو زبان کے اکیلے کھڑا مس اردو زبان کے مسائل اور امکانات خزینہ علم و ادب ال کریم مارکیٹ اردو بازار لاہور سے چھپی کتاب کیے مقالات عالمی اردو کانفرنس ملتان انیس سو بانوے انیس سو بانوے اندر مقالات اردو کانفرنس ہوئی سی ملتان جو تقریر ہوئی مقالے پیش کیتے گئے وہ اس کتاب در جمع نے ایک سو پینٹ سفے میں تھانوڑ ہے جو کچھ کسان پھاڑنا فوٹو کھڑا ہے پچھانے جی فوٹو کس تو نہیں گئے میں آدمی تقریر کر رہا ہے اردو کی ترویج میں خدمات سفا نمبر ایک سو انگر کوئی اردو پڑھ سکتا ہے تو جیڑا لو پڑھ سکتا نہیں میں تھوڑے منہ چڑھانا چاہتا اردو پڑھ ہے وہ پڑھ کے اتنے دے دش بنا دے پڑھنا فقیر فکیر میری لکیر لگی ہے نا چنانچے چنانچہ سر سید کی سرکردگی میں ایک روہ مسلمان ادیبوں اور شہروں کا ایسا پیدا ہوا جس نے اردو ادب اور اس کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا سر سید کے ساتھ مولانا حالی ڈپٹی مولانا حالی ڈپٹی نظیر احمد مولانا شبلی نمانی موسن ملک مولوی چراغلی وغیرہ اس گروہ کے اہم اور ممتاز ارکان تھے ان بزرگوں نے کے کھانے کھانے ان بزرگوں نے ادب میں مقصدیت پیدا کی اور اسے اور اسے اصلاح تہذیب و اصلاح کا ذریعہ بنایا یہ سب کے سب مذہبی لوگ تھے عالم دین تھے یہ لوگ صرف ادیب ہی نہ تھے قوم کے رہنما بھی تھے میرا جرم بھائی، واقعی جرم میں نو مرتد سمجھنا ممبر کے ہور کیونکہ اے ہوں تکریر ہو رہی سکول تے سکول کا پیو جہا وہ سر سو اوے بول دے اگلے آخر چل چل چل چل چل چل ہے میرے ربا یہی شہ حرم ہے جو چرا کر بی سکھاتا ہے یہی شہ حرم ہے جو چرا کر کھاتا ہے گلی میں گو زرو کے ہوئے سوچا درزہ ملاگیا کڑا کسی کا دین بگڑیا کڑا ہے جی ااریا بچائیے تو سا دی بچتا لحاظ رکھیے میرے سی دول برکات رحمت اللہ تالا لا جا میں بولا نہ فلیاں فتوا یاد آؤں تو میرے جب آپ مسٹر جراح کے بارے فتوا پوچھا گیا جب دسیا راسلی برتا بےمان مسلمان نہیں روا اس نے پھر کی بن مسلمان بڑے تھوڑے گئے کی بنے گئے اس واسطے ہوں کوشش کرو سارے ایک جائیے مسلمان ایک جائیے آپ نے فرمایا نبی ہے مسلح شریعت مطابق چلنا ہی فرمایا سنبی شریعت بچانی ہے مسلمان رہ جاؤ سائنسی تہذیب دا ایک جز وڈا تھڈو مہی کا منکر بنو اور سوچ رکھو سائنس سارے قرآن سی کہ سیاست اس حکومت اس قرآن کی دخل اندازی نہیں ہوے گی یہودی تہذیب ہے پہلو یہود نے عیسائی اتے مارے آئے انجیل نو کیتا ہے جب سائنس کا حملہ انہوں سے ہے بچے مارا عیسائی انجیل پھر رکھو انجیل شیر پہ آخر پرانے مسلمان خچر پیادہ سکولی شیر کہہ رہن دش تو سہرا میں ہے سب سے الگ کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے ہے ت तू जो मौलविया पिछले मुसलमान नहीं रलना है जरा दस गां तू के प्यो की ना लें कबीला बिरादरी तेरी किधर को खचर میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور وہ سبار افتار شاہی استبل کی آبرو کہتا جناب شیر صاحب میں مت کرو پوتا جمد مامو گھوڑا بن گیا تہن پتا نہیں میرا مامو شاہی استبل دمج نہیں لگی مین آم نہ جی میں سانو ہوں پامو والی جڑی بندے گی یہ آدمی بابا سڈا مامو اس واسطے مسلمان خبردار ہم ہمیشہ الگ رہیں گے इन मौलियों से हम जी सकते वही हम बड़े अवजहार हैं पुराने लोगों से <laughs> कहते नहीं मामो है वाह जारा च्यूटी और ओकाब چونٹی شاہی نا پرس گو یہ فرق کیوں میں پا مالو خا رو پریشان درد مند میں میں پائے مال اخارو پریشان پائے مال اخارو پریشان درد مند تیرا مقام کیوں ہے سے بھی بلند میں پیروں چ روی زلی خوال ہوں درد مند پریشان حال پیڑے ہال بونکے دیہڑے تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند دستا سہیو کاب د تسک اپنا ڈھونڈتی ہے کھا ہمیں میں نوہ سپر کو نہیں لا تاہ سپر کو میں نوہ سپاہر کو نہیں لا تاہ ہمیں کہ اس واسطے تنا رسک ڈھونڈنی ہے خاک دستیا مٹی دے میں نو نگاہ دنیا گا تلبگار ہوگا ایوے گا تے جیڑا آلم بالا کا تلبگار ہوگا وہ کا واگ وزیر ہو कर दिता है ही खिंचण के चक्कर ने इधरों खिच लवान एजे च खिंच लवान इधरों खिच लवान उधरों खिच लवाना है अंग्रेज तो खिंच लवान कि खिंच लवान मासी वेच के खिच लवान भैन वेच के खिच लवान किस तरह खिंची खिंच ही लवान گی معلوم ہوا چونٹی نے مسلمان اقاب ہوں فٹ بال عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تری نگاہ سے ہے پوشید آدمی کا مقام گل عجیب گل نہیں, نہیں،, نہیں، تو خدا تک پہنچ جائیں لیکن یہ تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی نہ مقام مولا نہیں سمجھے تری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری ازا میں نہیں ہے میری سہر کبیام مولی جی پر ایک دس نماز نا جلال ہے جڑا کافران مخالف ہے نا جمال ہے جہد ہوں چشک تو بھی خالی تیری نماز خالی خالی تیری ازان میری سہر دا پیغام نہیں کیا مطلب اه. اذان ہوتی ہے تے سہری صبح ہو جاتی ہے پر میری تری بانگ پڑھتا مین دستا صبح ہو جائے کیا مطلب بغیرت بلا تیڑھی بانگ پڑھنا بانگ دین دا کوئی پیغام نہیں ہاں کی ایک نظم ہے کلیم کتاب کلیمار رے بنایا اس وقت فرمانا انگریز بنایا کہ فراون دے مقابلے جین موسا کلیم وہ آدھے اس زمانے دا مقابلہ کلیم کرے وہ چا کلیم والا حدرتا کلیم لا سا ڈنڈا ہاتھ جو کیا مطلب کہ فخر درویشی مقابلہ کرے uh, اس نظم دے vے, اس کتاب دزم نظم مرد بزرگ بڑے مرد کا تعارف کراتے ہیں کہ بڑا مرد کون ہے اس زمانے کا یہ زمانہ جو ہے اس کا مرد بزرگ کا جس کے پیچھے چلنا چاہیے <سؤال> ہے <آہ, آہ, آہ. سؤال> اقبال فرماتے ہیں اس کی نفرت بھی امی اس کی محبت جیڑا فرمایا اس دور دا مرد بزرگ نا رابر پیشوا ہونا او دی نفرت جے کرے گا تو او بھی بڑی گہری ہونی ہے جب محبت کرے گا نفرت بھی نہیں سمجھ آنی تو محبت بھی ایڈا ڈونگا بندہ بھی اس کا ہے اللہ جی وہ سختی کر سی نا کسی بھی ہزار مہربانی آن گیا ہے سونا سو سو سو کیوں قہر اللہ بندے شفیق ہونا ہے رات لانا دنیا آ سخت بڑا پر چگلان اس سخت وقت پرورش پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تکلی ماحول پہلی سور ہو تو ہوں اور بدل گئی ہیں ردمی گرگ میں بدب میرے پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ کی میں پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ جس ماحول پلے گا وہ ماحول ہونا ہے پیٹ چال کا ایک دوسرے دے پیچھے میوا ٹوٹن کا لیکن لیکن کا دے دے اپنائے گا او ہر گل پیش کرے گا نو اپنے پیچھے چلائے گا ویسد مرد بزرگ گلام کر انجمل میں بھی میسر رہی خلوتی اس کو انجمل میں بھی میسر رہی خلوطی اس کو شمع محفل کی طرح سب سے جب کرا صحیح بیٹھا ہوگا کلے لیکن لوگوں سے جدا ہوں گے مثال دیتے ہیں جیسے ش... محفل میں شمع جلتی ہے وہ محفل میں بھی ہوتی ہے اور محفل والوں سے جدا بھی ہوتی ہے کیونکہ حالات ادے کھڑی ہوگی اور کیوں اس کی مثال دی کہ محفل وہ شما جو ہے محفل والوں کو روشنی دیتی لائے ہے اس کی روشنی کے محتاج ہوتے ہیں مرد بزرگ اسی طرح ہوگا لوگ اس کی روشنی کے محتاج ہوں گے لوگوں میرا ہے گل ہے کہ لوگوں سے الگ ہوگا کیا مطلب جسمانی اعتبار سے لوگوں میں ہوگا روحانی اعتبار سے خدا کے ساتھ ہوگا بے بے شک شک بے شک خرشید فکر کتابانی میں،, میں مثل خورشید شہر سہان لال فکر کتابانی میں بات میں سادا زادبانی میں اللہ و فکروشن جی سورج چمکتا جی سورج دنیا ہے چان دی فکر دنیا چانن دے دیا مرشید سہر سہر کا خورشید کہا ہے آسر کا خورشید نہیں کہا کیونکہ آستر کا خورشید روشنی لے جاتا ہے سات اپ کا آتا ہے تو روشنی لے کر آتا ہے <تصفح> <تصفح> متھلے خورشید شہر فکر کی تابانی میں بات میں سادا اوہ آزادہ میں دقیق گل کرے گا تے سادہ ہوگی کوئی تکلف نہیں ہوگی کوئی بناوٹ نہیں ہوگی کوئی بچلاف جناب فارتی دے تے یہ وہ تے اُلٹ پٹرم تے شیر بے تکے شیر پڑھ دین گے جان بوجھ کے اہمیں جناب گل بالکل مرود تے گل سدھی سادہ کرن گے تے آزاد گل کرن گے آزادہ گل آزادہ آزاد آزاد آزادی والی گل کیا مطلب کسے دے, دے ہمیشہ ایڈے تھلے ہو گے کہ سمجھ والے پہنچ گے نہیں پہنچے موٹا دماغ نہیں پہنچے گا بریک بات کو بریک دماغ پہنچا <ترجم> <ترجم> <مارم> آخر میں فرماتے ہیں اس کا انداز نظر اپنے زبانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران تریق <تصفح> <تصفح> فرمان دا ہے انداز نظر سوچ دا انداز سارے زمانے تو دا تا کر کے آج دنیا کہ وکری نکل آئے کچھ سمجھ نہیں لگتی کتوں نکل آئے کہ کیوں آخر علامہ کہہ گیا ہے کہ اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا, جدا ایش ایش ایش آخر بڑا ہے بڑا اگر اگر اس کی باتیں سارے زمانے سے ملتی ہوں تو پھر نورانی کی طرح سارے زمانے کے ساتھ کا ڈلہ ہے مرد بزرگ کس چیز کا ہے بنو اس وقت ہوگا جب سارے زمانے سے جدا بات کرے اس کانداز نظر سارے زمانے سے جدا کے سے محرم نہیں دے دے پیر نے او حالات تو نہیں دے واقف جان دے نہیں گلوں سیا دے اے بدھو بیٹھے نے یہاں بدھو پیران کی گل کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا اس کے احوال سے ج اقبال <سؤال> روشنی چادر صاحب داروف کرا دیتا ہے اقبال <سؤال> بتانا چاہتا ہے ہر زمانے کا جو بڑے بزرگ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ داخل مت کرو بار بار کا ہے تو مختصا بھی انہی کا ہے سمجھ نہیں ہی بات کی بار تیرے بولن بولنا پوچھ سکتے ہوئے درخت گل پیا کر درخت نو یار کاش کے پر لاؤن جی تینوں لگے نس جہان میں ہو چمکا دا سبزا سبزا ہر پاس مزہ آ جانا سبزہ دستا تو جانا چانس کھلو جانا جانا ٹور پہ پرندہ افسوس ہے وہ انصاف نو بے انصافی سمجھ فرمایا خالق انصاف نو بے انصافی سمجھ رہے افسوس ہے تینو نہیں پتا کہ نسیب ہو جازبیت کچھ بندش تو آزاد ہے تسیا کھلے پر تینوں کیوں لب دے مٹی تو آزاد ہو پھر پرواز دے کیا مطلب ہے مومنا شکوا کرنا دنیا دی مٹی تو آزاد ہو مافیت تو آزاد ہو جا پھر روحانی پرواز ویخ دل دیکھ میرے گا درخت آ کے جنا فسائی کڑے مٹی مرے اتوا دے پر لگے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 خود